روحیس سے پارے سورہ نمل کے یہ ابتدائی رکو ہے سورہ نمل ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے نمل ن اللہ کی جمع ہے چیونٹی کو کہا جاتا ہے اسی سورہ مبارکہ میں آگ حضرت سلیمان علیہ و کا واقعہ مذکور ہے جس میں چیونٹی کا ذکر بھی ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعال نے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی اسی قصے سے سرمایا ہے یعنی وہ سورب جس میں خصوصی تبارک و تعال نے اس چیونٹی کا تذکرہ کیا ہے کہ جو حضرت و سلیمان علیہ صلاحت و سلام کے روب اور داغ سے اتنے متاثر تھی کہ وہ اپنے دوسری ساتھیوں کو حضرت سلمان علیہ صلاح وسلام کے گزرنے کے دوران تاکید کیا کرتی تھی کہ بے اپنے اپنے ملوں میں گس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ سلاۃ کا فوج بھی خبری میں تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے فرون ڈال دے اس سورح مبارکہ میں ساتھ رکو 93 آیات میں آیات ایک کلمی اور چار ہزار سات سو سورہ نمل کا پہلو رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر پندرہ تک کے آیاسوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ یہ قرآن کلام الہی ہے جس طرح کے گزشتہ سورج سورہ شعرہ کے آخری رکوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان فرمایا ہے کہ یہ قرآن میرا نازل کرتا ہے آپ کے دل کے اوپر نہ یہ شاعروں کی بار کلام ہے نہ یہ شاعرانہ کلام ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجوہات بھی بیان فرما دی کہ شعر و شاعری وہ کلام ہے کہ جو عام طور پہ خالی اور تصورات دنیا میں انسانوں کو لے جاتی ہو جو حقائق کم اور لوگوں کے جذبات کو زیادہ ابارتی ہو لیکن قرآن کلام الہی ہے اور اس کے ہر حکم کا تعلق انسانوں کے روز مرہ زندگی کے ساتھ ہے جو ان کو کامیابیوں کی طرف لے جاتی اور ناکامیوں سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے تو اس قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہونا بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے اور ساتھ ہی اس رقو میں حضرت موس علیہ صلاۃ والسلام کا مدین سے مصر کی طرف آتے ہوئے واقعہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نے اختصار کے ساتھ بطورہ فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ کے مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے حری کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اور ایک بار روایت میں آتا ہے کہ ایک ملازم تھا آپ نے اپنی بیوی سے اس رات کے اندھیرے میں تنہائی کے سفر میں اور اس ویرانی میں کیا کہا اللہ تبارک و تعالی اگر وہ باتیں حضور نبی کریم صبح سے جاری فرماتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب اللہ کے سچے رسول ہیں ورنہ وہاں تو ان کے سیوا پہ اور موجود ہی نہیں تھا بل آخر وہ باتیں اور وہ سرگوشیاں وہ سارے حالات اور واقعات آپ کو کن ذرائع سے معلوم ہوئی اس لیے کہ نہ آپ وہاں گئے ہیں نہ وہاں اس وقت کا کوئی شخص ایسا موجود ہے کہ جو آپ کو یہ باتیں بتائے بلکہ وہاں تو کوئی شخص تھا ہی نہیں تو پھر آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی یہ تو مخالفین کے لیے بھی غور و فکر کا سامان ہے چنانچی ارشادی تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے فعصین یہ حروف مقطعات میں سے ہے دل کا آیات القرآنی و کتاب مبین یہ آیا ہیں قرآن کے اور کھلی کتاب کے خدا جس میں ہدایت ہے وہ بشمبن اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے اب ایمان والے کون ہیں اللہ بولو یعنی ایمان والوں کے صفات میں سے یہ بھی ہے اللہدین و یقین و نصلاث جو نماز قائم رکھتے ہیں وہ یوتون اور جو زکوۃ ادا کرتے ہیں وہ ہم بلاخر وم یو اور وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لبین بے شک وہ لوگ آخرت جو نہیں مانتے آخرت کو اچھے کر دکھلائے گئے ہیں ان کے نظر میں ان کے بدعمالیاں فہومیاں مہوم سوب و بھیکے کرتے ہیں یعنی وہ سرگردان کرتے ہیں ان کو انجام کی کوئی فکر اور اپنے مستقبل کا کوئی خیال نہیں ہے وہاب یہی ہے وہ لوگ ان کے لیے برا عذاب ہے اور وہ لوگ ہوں گے آخرت میں سب سے زیادہ خرابی میں پڑنے والے اخسرون سب سے زیادہ نقصان میں پڑنے والے وہ ان غلط القل قرآن حکیم علیم اور تجھ کو تو قرآن پہنچتا ہے ایک حکمت والے خبردار کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے اور اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ان واقعات سے خبردار کیا کہ جن واقعات کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا مثلا یہ واقعہ جو حضرت موسلام کے ساتھ پیش آیا اس کالا مو جب کہا موس علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے اتنی آنست و کہ میں نے دیکھی ہے ایک آگ آگ کی کو خبر اب میں لے کے آتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر او آتی بشہابن یا میں لے کے آتا ہوں تمہارے پاس قبطن جلا کر لال لکم تفسلون تاکہ تم اس سے گرم ہو جاؤ کیونکہ رات کا سفر تھا اور سردی کا موسم تھا اسی لیے اور ویرانیہ علاقہ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگ لے کے آ جاؤں گا تاکہ ایک تو ہم اس سے راستہ معلوم کریں دوسری اس آگ سے گرمی بھی حاصل کریں اللہ کا شال فلما پھر جب پہنچا اس کے پاس نو دیا آواز دی گئی انبوری کا من فی النار کے برکتے اس پر جو آگ میں ہے ومن حول ہار جو آس کے پاس ہے وہ سبحان اللہ رب العالمین اور پاک ہے اللہ کے ذات جو سارے جہان کا پروتکار ہے یا موسا اے موسا ان ان اللہ عزیز الحکیم اے موسا وہ میں ہی ہوں زبردست حکمتوں والا اس وقت تجھ سے کلام کرنے والا میں ہی ہوں یہ سب واقعات پوری تفصیل کے ساتھ سورہ میں, میں ہو گزرے ہیں اور کا اور یہ القاعر ڈال دیجیے اپنی لاٹھی فلم آہ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو رکھا اور پھر دیکھا اس کو تو تحت وہ ہل رہا تھا کہ انہ جان جیسے گویا وہ سانپ کا بچہ ہے تو علیہ السلام اس کو دیکھ کر بل آپ لوٹے پھیٹ پھیر کر یعنی پیچھے آتے اور آپ نے مڑ کر اس کے طرف دیکھا نہیں اللہ نے فرمایا لا جس نے زیادتی کی ہو سما بدل حسنا پھر بدلے میں کی کی بعد سوگن اس برائی کے بعد غفور بھی میں بخشنے والا میرا یعنی اگر ایک گناگاہ بھی میرے پاس آ جائے اور اس گناہ کے بعد پھر وہ نیک کرے تو بھی میرے طرف سے اس کے لیے جبکہ اب تو ہے ہی امین وادخل کا اور ڈال دیجیے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تخرج بے وہ نکلے گا سفید بغیر کسی مل کر نو نشانیاں لے کے جائیے پھر اون کی طرف وہ قوم ہی اور اس کے قوم کی طرف انہم کا قوم فاسقین بے شک وہ قوم ہے بڑی نافرمان فرمان پارے میں وہ نشانیاں جو ہے باقی اللہ تبارک و تعالی نے وہ بیان فرمائی ہے کہ جو کہ خون کی صورت میں اور ٹڈیوں کی صورت میں جو کی صورت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فصلوں کے تباہی کے لیے جو خشرات پیدا کی ان کی صورت میں وہاں اس کی پوری تفصیل ہو گزری ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان دو مجزادات کو ساتھ ملا کر نو معجزے ہم نے آپ فرمائے ان کو بطورے نشانی کے ہمارے طرف سے لے کر اب جائیے فرعون اس کے کے آن اسے قوم کی طرف ان نم کا قوم فاصلین بے شک وہ بڑے نافرمان قوم تھے جب پہنچے ان کے پاس ہمارے جس بڑا سری جادو بھی اور انہوں نے اس کا انکار کیا اور ان کا یقین کر چکی تھی اپنے دل میں بھی انصافی اور غروب یعنی انہوں نے اپنے نفسوں کے اندر غرور کو مبلا ڈال دیا تھا اور ظلم کو گسا دیا تھا اس لیے ان کے ان نفسوں سے احساس کے توقع کم ہی کی جا سکتی تھی فنزر کے فکان کے بطن سیے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا کہ جو فساد کرنے والے یعنی خرابی کرنے والے تھے کہ وقتاً فوقتاً وہ اپنے آنکھوں کو آنکھوں سے دیکھتے رہے اللہ کی پیغمبر کے ہاتھوں سے وہ معجزات جو اللہ نے پیغمبر کو عطا فرمائے تھے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے لیکن یہ دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود بجائے ایمان لانے کے اس کو جادو کہہ کر یا گردش زمانہ کہہ کر پھر بھی یہ اس پر ایمان لانے سے کلی کتراتے رہتے تھے اور بالآخر آخر ان کے ساتھ وہی ہوا کہ جس کی نہ ہونے کے لیے اللہ نے ان کے طرف پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بوس روایا تھا یعنی برائیوں میں مگن رہ کر اپنے انجام بد سے ہمکنار ہونا لیکن چونکہ ان لوگوں نے اسلام میں چونکہ زبردستی نہیں ہے اس لیے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ مرسلسلام کے ان سارے موجودوں کو جادو اور شعبہ بازی اور نظر بندی کہہ کر کے انہوں نے انکار کیا غرور اور تکبر کے راستے کو ان لوگوں نے پسند کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہا فرمانیوں کے وجہ سے وہ اپنے انجام سے ہم کناک ہو گئے آخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمين اوہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ حِلْمًا <الْمُؤْمِنِين> پار سورہ نمل کے یہ دوسری رکو ہے یہ رقو آیت نمبر پندرہ سے لے کر آیت نمبر بتیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کو پوری تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے جس سے یہ مسئلہ بتانا مخصوص ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو زندگی کے کسی موڑ پر بھی کمزور نہیں ہونے دیتے اور چاہے وہ دنیا میں کتنے ہی خوشحالی کے درجوں پر فائز کیوں نہ ہو جائیں وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا اقرار کرنے والے بندے رہتے ہیں اور اللہ کے حمد و ثنا مصروف رہتے ہیں یہ جو دوسرا رقو ہے اس میں پوری وضاحت کے ساتھ حضرت دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی اور بے مثل انعامات ہوئے اللہ نے اس کا بیہا ہے جو سلیمان اور حضرت اور وہ دونوں بولے الحمدللہ کہ تمام تار تاریخ اللہ کے لیے یا شکر ہے اللہ کا اللہ دیو فضولانا جس نے ہمیں بزرگی دینے بے شمار ایمان والوں بندوں کے اوپر یعنی اسرائی کائنات میں بے شمار مسلمان بندے اور بھی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان سبوں کے مقابلے میں ہمیں ایک ممتاز نعمتوں سے نوازا اور وہ نعمت ہے علم نبوت جس کا کوئی مقابلہ نہیں ظاہر ہے کہ اس علم سے مراد علمی نبوت ہی ہو سکتا ہے اور اس آیا میں بھی اسی کی طرف اللہ تبارک کو تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے لیکن اس کے ساتھ, ساتھ اس کو عموم میں دوسرے علوم اور فنون بھی شامل ہو تو یہ بھی کوئی باعث بات نہیں ہے جسے حضرت داود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سازی کے صنعت سے کر دی تھی حضرت دعود اور سلیمان علیہ السلاۃ والسلام امبیا کرام کے جماعت میں ایک خاص امتیاز یہ بھی رکھتے ہیں کہ ان کو نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی اور سلطنت اور بادشاہت بھی ایسے بے نظیر یہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات اور جانوروں پر بھی ہلکے حکمرانی تھی ان سب عظیم و شان نعمتوں میں سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نعمت کا ذکر فرمایا ہے وہ نعمت علم ہے اس لیے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ سلیمان علیہ السلام حضرت داود کا اس لیے کہ ہر سلیمان علیہ حضرت داود علیہ کے صاحب لانے. وَقالا اور لم نا منتقط ہمیں سکھائی گئی ہے بولی اڑتے جانوروں کی امن کل شعیع اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سریح فضل ہے ہم پہ نظر آنے والا اللہ تبارک و تعالی کا کرم اس آیات میں اس بات کی وضاحت ہے کہ وارث سلیمان و داود اور وارث ہوئے حضرت سلیمان حضرت دعود کے اس وراثت سے مراد علمی نبود کی وراثت مراد ہے مال کی وراثت مراد نہیں ہے اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نہ معاشر المبیا اللہ نارث یعنی انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں اور نہ وہ پیچھے کسی کو مال کا مورث جوڑتے ہیں حضرت ابو دردہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ترمیزی ربود روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علام کے حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ علماء الانبیاء وإن الانبیاء لم وارث ہے لیکن انبیاء میں وراثت علم و نبوت کی ہوتی ہے مات کی نہیں ہوتی حضرت ابو عبداللہ کی روایت اس مسئلے کو اور زیادہ واضح کرتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ صلاحت وسلام حضرت داؤد علیہ صلاح و کے وارث ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ صلاح وسلام کے وارث ہوئے تو عقلی طور پہ یہاں بھی وراثت سے مراد مال کی وراثت نہیں ہو سکتی کیونکہ حضرت داود علیہ سلاۃ وسلام کے وفات کے وقت آپ کے اولاد میں انیس بیٹوں کا ذکر آتا ہے اگر وراثت مال مراد ہوتی تو یہ بیٹے سب کے سب وارث ٹیریں گے پھر وراثت میں صرف حضرت سلمان علیہ سلات کے تخصیص کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی اس سے ثابت ہوا کہ وراثت وہ مراد ہے جس میں برعی شریک نہ تھے بلکہ صرف حضرت سلیمان علیہ سلاۃ والسلام وارث بنے اور وہ صرف علم اور نبوت کی وراثت ہی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت داود علیہ سلاۃ والسلام کا بادشاہت اور سلطنت بھی حضرت سلمان علیہ صلاح والسلام کو عطا فرما دیا اور اس نے مزید اضافہ اس کا کر دیا کہ آپ کی حکومت کی نات اور دوسرے جو, جو پرندے سارے سارے حکومت عام کر دی گئی ہوا آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا ان تمام باتوں سے یہ بات بآسانی با سمجھ میں آتی ہے کہ بعض لوگ جو آئیں اہل بیت کے حوالے سے مالی وراثت کے اکثر تذکرے کرتے رہتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ اللہ کے وفات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے بعض رات میں ہے کہ ایک ہزار سات سو سال کا فاصلہ ہے اور یہودیہ فاصلہ ایک ہزار چار سو سال کا بدلاتے ہیں سلیمان علیہ اللہ کی عمر پچاس سال سے کچھ اوپر کی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت سلیمان علیہ صلاحۃسلام کا ورث بتلایا تو یہ اتنے ہزاروں سال کے بعد وراثت کیسے وہ حاصل کر سکتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب وراثت کا مسئلہ اٹھا حضرت رض... رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مطالبہ کیا تو حضرت رضی اللہ تعالی عہر نے فرمایا کہ بھئی یہ ایک نیا مسئلہ ہے لہذا اس معاملے میں میرے بارے میں کوئی علم نہیں ہے مجھے صحابہ کرام سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کیا کچھ ارشاد سنا ہے پھر آپ نے ایک اعلان عام کیا کہ بے پیغمبروں کے مالی وراثت کے بارے میں کیا حکم ہے تو کئی افراد سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ہم جو انبیاء کرام کی جماعت ہے ہم نہ کسی کی وراثت پاتے ہیں اور نہ پیچھے کسی کو مال کا وارث چھوڑتے ہیں بلکہ ہم جس کو بارش جوڑتے ہیں وہ علم اور حکمت کے وراثت ہوتی ہے اور یہ اس میں ایک حکمت ہی بھی ہے کہ اگر پیغمبر اپنے آل اور اولاد کے لیے دولت چھوڑ دی تو پھر کفار کو, کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے کہ انہوں نے نبوت کا جو اعلان کیا تھا وہ اپنے آل اور اولاد کو مال جمع کرنے کے غرض تھا اس لیے انہوں نے اپنے پیچھے اتنا جائیداد چھوڑا اور اتنا مال چھوڑا تو پھر حضر فاتحمۃ ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے بات کی تصدیق کی اور وہ اپنے رائے سے دستبردار ہو گئی یہی وجہ ہے کہ ہر مرفروق ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا ہر عثمانی غنی اللہ عنہ کے دور میں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہوا چلو مان لیتے ہیں کہ یہ لوگ ہر فاطمہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ترین رشتے نہیں تھے فرد کر لیتے ہیں ورنہ اسلام سے زیادہ غریب کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائے اور ان کی خلافت کے ابتدائی پانچ سال جو ہے وہ بڑے پرسکون گزرے ہیں اگر یہ حق ش... حق شریعی ہوتا تو حضرت بلاشر بلاشرکت بلا مسلمانوں کے امیر ممن تھے وہ اس حق کو لوگوں سے چین کر حضرت فاطمہ مت کے حوالے کر لیتے لیکن آپ نے ایسا کوئی حکم نہیں فرمایا جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو اللہ کے رسول کا مال مترو میں سے حصہ نہیں دیا گیا بلکہ اس کو تمام مسلمانوں کے لیے یکساں قرار دیا گیا کہ سارے مسلمان اس سے برابر فائدہ ہوتا ہیں اور سارے مسلمانوں نے اس کو تقسیم کر دیا گیا پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں اور جو کچھ تھا بھی وہ سارا کا سارا دے دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر بعد میں کوئی احتجاج نہیں کیا تو بعد میں آپ جو بعض لوگ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں وہ پہلی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو اٹھانے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے جو کچھ ہونا تھا سو ہو چکا لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ حق ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر اپنے دور خلافت میں اسے لوگوں سے لے لیتے لیکن آپ نے نہیں لیا معلوم یہ ہوا کہ آپ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا تھا اور مان لیا تھا سمجھ اور جان لیا تھا کہ ہم دیا کرام اپنے مال کو اپنے اولاد کے لیے نہیں چھوڑا کرتے ورنہ پھر لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے وہ حضرت سلیمان کے پاس اس کی لشکر جن اور انسان اور پرندے فہم یو زون پھر ان کی جمعی بنائی گئی حضرت سلیمان علیہ اللہۃ سلام ایک مہم پہ جا رہے تھے تو آپ کسی بھی جب مہم پہ چلتے تو اپنے ساتھ اپنے ان زیر دستوں کے ایک ہر ایک میں سے ایک ایک دستہ تیار کرتے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر ان سے پھر ان کے متعلقہ کام کو لیا جا سکے تو گویا یہ آپ کی ایک منظم فوج تھی حضرت سلیمان علیہ سلاط و سلام نے زمین کو جمع کیا تو ایک راستے پر چل پڑے راستے پہ چلتے ہوئے چونکیاں باہر نکلی تھی انہیں جب خبر ہوا کہ یہاں سے ہر سلیمان علیہ سلات و کا لشکر گزرے گا تو اس چیون نے دوسری چونٹیوں کو بتایا کہ بھائی سارے کے سارے اپنے بلوں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں حضرت سلیمان علیہ صلاح وسلام کے لشکر کے ماؤں کے نیچے فون دی جاؤ تو اللہ تبارک و تعالی اسی کا تذکرہ فرماتا ہے حتی اذا اتو علا واد نملے یہاں تک کہ جب پہنچی وہ جماعت چونکیوں کی میدان پر قالت نملتن کہا چونکہ نکم گھس جاؤ اپنے بلوں میں لا سلیمان و پیس نہ ڈالے تم کو سلیمان اور ہم لا شد اور ان کو اس بات کی خبر بھی نہ مسکرا کر ہنس پڑا حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کے بعد سے وقال اور او قسمت میں لکھتے ان اشکر نعمت یہ کہ میں شکر ادا کروں تیرے اس نعمت پر انعام جو علیہอต نے مجھ پہ کیا والا والدیا اور میرے والدین پہ کیا و انعام علی صالحن اور ایک میں نیک کام کروں ترغوه جو تجھے پسند ہو و ادخلنی کفی فی عبادک الصالحین اور مجھے داخل کر دے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمتوں سے نیک بندوں میں بجائے تکبر اور مزید اکڑ کے اظہار کرنے کی کہ بھئی ہم سے تو چھوٹی چھوٹی چونتیاں بھی ڈرتی ہے آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنے اس اور داغ کے بارے میں سن کر اللہ تبارک وطالیہ کے سامنے سر مزید شکا دیا اور اللہ سے شکر کے کی دعا مانگی وہ تفاق اور آپ نے خبر لی لیتے پرندے کا اڑتے پرندوں کا فکالہ پر فرمایا مالیاد کیا بات ہے جو میں نہیں دیکھتا خود خود کو یعنی جب آپ نے اپنے فوج کا ایک مرتبہ معائنہ کیا اور اس میں مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں ان میں سے ایک گروپ جو تھا وہ اڑتے پرندوں کا بھی تھا اور انہیں پرندوں میں سے ایک ہد ہود بھی تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام میں جب دیکھا کہ ہد ہد موجود نہیں ہے تو حرض سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ حضر حضر کیا بات ہے مجھے ہد ہد نظر نہیں آ رہا ہم کان غائبین غیر موجودوں میں سے یا نہیں وہ غائب ہے آپ کو بتایا گیا کہ وہ موجود نہیں ہے جو حضرت سلیمان علیہ وسرا نے فرمائے میں اس کو سخت سزا دوں گا اول ازبہن نہ ہو یا میں اس کو صبح کر ڈال دوں گا یا وہ میرے پاس کوئی صریح دلیل لے کے آئے گا ان ایسے تو نہیں ہے کہ جو جان بوجھ کر کے میرے اس ضروری مہم کے دورانی میں اس نے خود کو غیر حاضر کیا ہو اگر ایسی کوئی اس نے حرکت کی تو اس کو اس کی سخت سزا بھی دی جائے گی وہ میں لے آیا ہوں خبر آپ کے پاس معلوم توحد بھی وہ جس کا تجھے معلوم نہیں وجیے تو کمن سب بے نب اور میں تیرے پاس ہوں ایک خبر سے یقینی خبر یا میں سچی خبر لے کے آیا ہوں حضر سلمان علیہ السلات وسلام کو اس ملک کا حال مفصل پہلے سے معلوم نہ تھا اب پہنچا سبا قوم کا نام ہے ان کا عرب ان کا جو وطن ہے وہ عرب میں تھا یمن کے طرف وہ یا خود ہد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنوع فرما دیا کے بڑے سے بڑے انسان کا علم بھی اتنا وسیع نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساری کائنات کا علم اس میں سمو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ اللہ وسلام کے سامنے اس ہد ہد میں اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا وجہ تم راہن میں نے پایا وہاں ایک عورت تمل کم جو ان کے بادشاہ ہے وہ اوت یتمن کل اور اس کو ہر چیز ملی ہے اللہ عرش نوظیم اور اس کا بہت بڑا تختی ہے اس زمانے میں سب سے بڑا طاقتور بادشاہ اس کو تسلیم اور مانا جاتا تھا کہ جس کے تخت سے بڑا ہو خد نے کہا کے قوم کو میں جو سجدہ کرتے سورج کو من دون اللہ اللہ کے شیطان نے اور, کر اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے سیدھا کرے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, سیدھ اللہ کو یہ خریج الحب اصل جو نکالتا ہے چپی ہوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں سے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ وہ ہے لا لاح جس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ ہوا مگر وہی رب العرش العظیم جو پرورتکار ہے بہت بڑے عرش کا یہ آیا سیدہ ہے اس کو سننے اور پڑھنے کے دوران یہ میں کر لینا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ سلاط و سلام نے خود خود کی جب یہ تفریح سنی تو قال فرمائے گے ہے کہ کیا آپ نے سچ کہا کنتمل کا ہے آپ پر رد بیانی کرنے والوں سے اس سے یہ بات بآسانی سمجھ میں آتی ہے کہ محض کسی ایک کی اطلاع دینے پر کسی کے خلاف کاروائی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اگر کسی ذمہ دار کو کہیں کسی خرابی کے متعلق خبر واحد کے ذریعے خبر مل جائے تو اس کو اپنے دوسری ذرائع سے بھی اس کی تصدیق کرنے لینی چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے کے والوں کی طرف ایک صحابی کو بھیجا وہ جا کر کہ ان سے زکوٰۃ کا مال حاصل کر کے یہاں جمع کرے سرکاری خزانے میں تاکہ وہ ضرورت مندوں تک پہنچایا جا سکے تو جب یہ شخص وہاں قریب پہنچے ان کو پتا چلا کہ مدینہ سے اللہ کے رسول کا ایک آصد آیا ہوا ہے زکوات جمع کرنے کے غرض سے تو وہ لوگ خوشی کے مارے اپنی بستی سے باہر نکلے اس کے استقبال کے لیے ان کو کسی نے بتا دیا کہ بھئی وہ تو آپ کو پکڑ کر کے مارنے کے لیے بستی سے باہر نکلے ہیں وہ آپ کو زکوات کیا دیں گے وہ آپ کو پکڑنے کے لیے باہر آئے ہیں تو وہیں سے واپس توڑتا ہوا مدینہ پہنچا ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ان کے پیچھے پیچھے خزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے خدول نبی کریم سسلم نے اس سے حالات معلوم کی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے زکات کر دیتے وہ تو میرے جان کے پیچھے پڑ گئے تھے بڑی مشکل سے جان بچا کر ان سے یہاں پہنچا ہوں جتنے میں وہ دو بندے بھی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیسا بندہ ہمارے پاس بھیجا تھا کہ ہم خوشی کے مارے اس کے استقبال کے لیے بستی سے باہر نکلے اور وہ باغ کر کے یہاں آیا اللہ کے رسول نے ان کے خلاف لشکر کشی کرنے کا حکم دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیا تین فرمائے جس کا تذکرہ پہلے ہو گزرا ہے کہ جب آپ کو کسی ایک ذریعے سے خبر دی جائے تو آپ کو دوسرے ذرائع سے اس کی تصدیق کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایک کی خبر پر اطمینان یقین کر کے ان کے خلاف کاروائی کریں اور پھر معاملہ اس کے الٹ ہو پھر آپ افسوس کرتے ہوئے رہ جائیں تو پھر افسوس سے وہ معاملہ حل نہیں ہوگا اس حد بھی کتابی حاضر لے جا میرا یہ حق حضر سلمان نے فرمایا ڈال دو ان پھر پیچھے ہٹ جا ان سے, ان سے پر دیکھ مر جن کی وہ کیا جواب ہے اب خود خود حضرت سلیمان سلاۃ وسلام کا خط لے کر کے اس نے جا کر کے بیڈ پر رکھا اور سے باہر نکل کر کے روشن دان بیٹھ گیا اب اس نے اچانک جب اس کی آنکھ کھول گئی اس نے اپنے بیڈ کے پاس خط کو دیکھا تو بڑی حیران ہوئی کہ فوج کہڑی ہے میرے اندر خط دینے کے لیے میرے آرام گاہ میں کوئی آیا کیسے ہیں خلوت کے دوران یہ میں لیکن پھر اس نے خط جب کھولا تو اس خط میں حضرت سلیمان علیہ السلات کے کی طرف سے دعوت دی ایمان اور اسلام کی طرف تو اس نے اپنی کابینہ کے لوگوں کو جمع کیا اور عادت وہ کہنے لگی یا میرے دربار والو انی الق یا کتاب کریم بے شک میرے طرف ایک خط ڈالا گیا ہے جو بڑے عزتوں کا حامل ہے اور پھر وہ خط اس نے کھول کر کے پڑھنا شروع کیا ان سلیمان بے شک وہ ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اور اس خط کے ابتدا یہاں سے ہیں وہرحیم اور وہ یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان محب نحراب رحم والا ہے اور اگلے جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیہ کے ہر ہرگز زور نہ کرو میرے مقابلے میں وہ اطونی مسلمین اور چلے میرے پاس مسلمان بن کر حکم بردار بن کر حضرت سلیمان علیہ اللہۃ والسلام نے بڑے وضاحت کے ساتھ ایک جامع پیغام خود خود کے ذریعے یمن جو کہ یمن کے کی یمن کی قریب سبا کے رہنے والے جو قوم تھی ان کے بادشاہ کو یہ پیغام دیا گیا اب اس قوم نے اپنے اس بادشاہ کے سامنے اپنے کن جذبات کا اظہار کیا ان شاء اس کا تذکرہ آنے والے رکو میں ہوگا الحمد للہ رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الغني بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ماكم متقاطعه أمرم حتى تشهدون 19 سورة النمل في هذا یہ رخو آیت نمبر بتیس سے لے کر آیت نمبر پینتالیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رخو میں حضرت سلیمان علیہ ثلاط و کے اس حد کا تذکرہ تھا کہ جو آپ نے خود خود نامی پرندے کے ذریعے ملکہ بلتیس کے نام بھیجا تھا اور اس خط میں حضرت سلیمان علیہ صلاحۃسلام نے ان کو ایمان اور اسلام کے طرف دعوت دی تھی اس لیے کہ یہ خاتون خود بھی جو کہ وہاں کے حکمران وہ تھی غیر مسلم تھی اور اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ غیر کی طرف سیدھا اور عبادت کی طرف راغب کیا کرتی تھی تو حضرت سلیمان علیہ سلاۃ والسلام نے ان کو شرک کے اس عمل سے بعض آنے کی تاکید کی جب یہ خط ہد ہد کے ذریعے اس خاتون تک پہنچایا گیا تو اس خاتون نے اپنے کابینہ کے لوگوں کو جمع کر کے اس خط کو ان کے سامنے کھولا اور پڑھ کر کے سنایا وہ پیغام جو حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام کے ذریعے اس کے طرف سے اس خط میں لکھا ہوا تھا اور اس میں سب سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کے نام تھا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کر دیا گیا تھا اور پھر وہ پیغام تو اس خاتون نے کہا کہ بے میں کوئی بھی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم لوگوں کی رائے نہ لو اب صورت تمہارے سامنے ہے جیسے ہی تم مشورہ دو گے اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کابینہ کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے رائے یہ ہے انہوں نے اپنے رائے اس بادشاہ خاتون کے سامنے رکھ دی اور پھر کہا اگر آپ کے خیال میں ان کے ساتھ لڑنا بہتر ہے تو ہم ایک انتہائی لڑاکو اور طاقتور قوم ہیں ہمارے پاس زور اور طاقت اور سامان حرق کی کمی نہیں ہے نہ کسی بادشاہ سے دبنے کی ضرورت ہے تیرا حکم ہو تو ہم سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں آگے اختیار آپ کو ہے کہ جو آپ بہتر سمجھیں آپ اسی کا ہمیں حکم ہمیں کریں ہمارے گردنیں آپ کے سامنے ہم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکو میں اس واقعہ کا پوری تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے چنانچہ اللہ تبارک و کا ہے قالت وہ خاتون کہنے لگی نام ان کا دلکیز ہے یا حل ملا اے میرے دربار کے سرداروں افتونی مجھے فتوا دو مجھے قطعی فیصلہ دو فتویٰ ہی یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں قطعی رائے دے دینا کہ یہ مسئلہ یوں ہے یوں نہیں تو اس نے بھی اپنے درباریوں سے کہا کہ بھائی افطونی فی امری میرے اس معاملے میں مجھے قطی فیصلہ دو ما گن تو قوت امرن میں تے نہیں کرتی کوئی کام خطا تشدون جب تک کہ تم حاضر نہ ہو یعنی جب تک میں تم سے مشورہ میں لوں تب تک میں کسی کام کے بارے میں خطری فیصلہ نہیں کیا کرتا تو اسی اہم ترین کاموں میں سے ایک اہم ترین معاملہ یہ بھی پیش ہے اس بارے میں آپ لوگ مجھے فیصلہ دو آلو کہا انہوں نے نہنو قوت زور آمر لوگ ہیں وہ الو بسن شدید اور بہت سخت بھی دڑاکو علی اور اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے ہیں فنزوری سو دیکھ لے جو تو ہمیں حکم کرو گی قالت کہنے لگی ان نل ملو کا بادشاہ اعضا دخلو قریت جب وہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں اب سدو اس کو خراب کر لیتے ہیں وہ یہ علوزت اہل خا اور کر لیتے ہیں وہاں کے عزت داروں کو عزلتاً بے عزت و قزال قیا فلون اور ایسا ہی بوگی کریں گے یعنی لرائی کا اعلان کرنا یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے لیکن خدا نخواستہ ہمیں اس پہلو کو بھی دین میں رکھنا ہے اگر وہ ہم پہ غالبہ جاتے ہیں تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا اور پھر اس نے اپنے اقرائی پیش کی مرسی ریم اور بے شک میں بیچتی ہوں ان کی طرف بحادیت کچھ توفی فنا پھر میں دیکھوں گی بیما یار جی مرسلیم کے کیا جواب لے کر ٹھہرتے ہیں بھیجے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ اس خط کو پڑھ کر کے اس خط کے ذریعے سے ان کو حضرت سلیمان علیہ صلاحت والسلام اور ان کے بادشاہت کے عظمت اور شوکت معلوم ہو چکی تھی اور دوسری ذرائع اور قرائن سے بھی انہیں یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اس بادشاہ پر ہم غالب نہیں آ سکتے اور کم از کم اس کا قوی احتمال تو ضرور تھا اس نے بتایا کہ ایسے شان اور شوکت رکھنے والے بادشاہوں سے لڑنا کھیل نہیں ہے اگر وہ غالب آ گئے جسے کہ قدیم کان ہیں تو ملوک اور سلاطین کے عام عادت کے موافق وہ تمہارے شہروں کو تے اور بالا کر کے رکھ دیں گے اور وہ انقلاب ایسا ہوگا جس میں بڑے عزت والے سرداروں کو زرع و خور ہونا پڑے گا لہذا میرے نزدیک بہتر ہے کہ ہم جنگ کرنے میں جنبی نہ کریں بلکہ ان کے طاقت اور تز رجحانات کی نوعیت اور حکومت اور اس بات کا پتہ لگائیں کہ ان کی دھمکیوں کے, کے پش پر کون سے قوت کا فرما ہے اور یہ کہ واقعی طور پہ وہ ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں یا وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اگر کچھ تحفے اور تحائف دے دیے جائے ان کو اور ان تحفوں کو دے کر کے ہم اپنے آپ پر سے اس مصیبت کو اٹھا سکتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر اور اچھا ہوگا ورنہ جو کچھ رویہ معلوم ہو جائے گا ہم اس کے مناسب کارروائی کریں گے حضرت شاہ ولی اللہ محدث طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلدیش نے چاہا کہ اس بادشاہ کا شوق دریافت کرے کہ کس چیز سے ہے مار سے ہے یا افرادی طاقت سے ہے یا ساز و سامان اور یا دولت سے یا ظاہری تحفوں سے ہے تو اسی لیے اس خاتون میں کچھ غلام بھیجے کچھ لونڈیاں بھیجیں کچھ گوڑے بیچے اور ان گوڑوں اور اونٹوں پر سونے کے وافر مقدار بیچی روایت میں آتا ہے کہ جو اینٹوں کی صورت میں تھی حضرت سلیمان علیہ سلاۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچائی گئی کہ بھئی اس خاتون کی طرف سے ایسے تحفے آ رہے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ سلاۃ والسلام نے اپنے شاہی گوڑوں کو سونے اور چاندی کے فرشوں پہ کڑا کر دیا ان کے نیچے فرشیں سونے اور چاندی کی اینٹوں کے لگا دی تاریخ روایت میں آتا ہے اس لیے کہ ان پہ واضح ہو کہ ہمارے پیش نظر دنیا کی دولت نہیں ہے بلکہ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ تم دولتی ایمان کو اپنا دو سنانچہ روایت میں ایک عجیب بات یہ بھی آتی ہے کہ جب وہ لوگ جو تحفے لے کے گئے تھے के کے اوپر اور گھوڑوں کے اوپر جب وہ شاہی دربار کے قریب پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ہر طرف جو شاہی گھوڑے کڑے ہیں وہ سونے اور چاندی کے فرشوں پہ کڑے ہیں تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح سے کہ سکیں؟ کہ سکیں گے اور کس طرح سے ہم کہیں کہ یہ جو سونے کی ہے چاندی کی ہے جن کو ہم हम پہ لاد کے لائے ہیں یہ ملک عالیہ کی طرف سے کے لیے تحفے ہیں اس لیے کہ ان کے ہاتھوں اس کی کوئی اوقت نہیں ہے بہرحال حضرت سلیمان علیہ سلاۃ والسلام کی خدمت میں تحفے پیش کیے گئے تو حضرت سلیمان علیہ سلاۃسلام نے قبولیت سے انکار کیا کیونکہ ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فلما جاسلیمان پھر جب پہنچا سلیمان علیہ السلام کے پاس تو قال حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بیماری کیا تم میرے عانت کرنا چاہتے ہو مال کے ذریعے فما اللہ خرم آتاكم؟ سو جو مجھ کو دے رکھا ہے میرے رب نے، اللہ نے وہ بہتر ہے اس سے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے بل انتم تم بے بلکہ تم ہی اپنے ان تحفوں سے خوش رہو اس آیات میں ایک اہم ترین مسئلہ سمجھنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کے تحفے کو قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو طرح کے روایات ہمیں ملتے ہیں چنانچہ امد القاری جو کہ بخاری شریف کی شرح ہے اس کی کتاب الحبا میں اور اسی طریقے سے شرح سیرے کے ویر میں حضرت کا اپنے مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روز ہے کہ حضرت برا کا بری عامر ابن مالک مدینہ طیبہ میں کسی ضرورت سے پہنچا جبکہ وہ مشرک تھا اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو گوڑے اور دو جوڑے کپڑوں کی پیش کیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ان کے وہ اس توفیے کو انکار نہیں کیا قبول نہیں کیا بلکہ ان کی قبولیت سے انکار فرما دیا کہ بھائی ہم مشرک اور کافر کی ہریوں کو قبول نہیں کرتے اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اور شخص نے بھی کچھ تحفے پیش کیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تحفوں کی قبولیت سے بھی انکار فرما لیا لیکن اس کے مقابلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان جو کہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کچھ ہدیے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھیجے اور اسی طرح ایک نفرانی نے ایک ریشمی کپڑوں کا جوڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا شمس اللہ سرخی رحمتہ اللہ علیہ ان تمام روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ہدیہ رد کر دینے میں اس کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی امید تھی وہاں رد کر دیا اور بعض ہدیہ کے قبول کرنے میں اس کے مسلمان ہو جانے کی امید تھی تو ان کو قبول کر لیا عمدہ تلقاری کتاب الخدہ میں اس کی بڑی وضاحت تھی اور بلقیس نے جو ہادی حضرت سلیمان علیہ صلاحت کے خدمت میں پیش کیے تھے اس کا سبب یہ نہ تھا کہ نبی کے لیے ہدیہ بھیج دیا جائے بلکہ ان کے ہادی کے بھیجنے سے اس پیغمبر کے شان کو معلوم کرنا تھا تاکہ اس کو معلوم کر کے پھر ان کے ساتھ معاملات کر دی جائے تو جس شخص سے مسلمان ہونے کی امید ہو یا اس کے شر سے دفاع اس کی شر سے بچنے کے لیے وہ وضاحت کی ہے کہ کسی غیر مسلم کے حدی کو قبول کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ ہریا حرام چیزوں پہ نہ ہو اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کے لیے شراب کا تحفہ بھیج دیں یا حضیر کے گوشت کے کباب بنا کر کے تحفوں میں بھیج دیں تو وہ مسلمان تو در اس کو قبول نہیں کرے گا چاہے کچھ بھی ہو لیکن اگر وہ جائز چیزوں کا توفہ بھیج دیں اور ان تحفوں کی وجہ سے وہ کل کو اس مسلمان کے ذمہ داریوں سے غلط فائدے کی اٹھانے کی کوشش نہ کریں اور اسلام کے راستے میں رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے تو ایسے تحفوں کی قبول کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کوئی عمانت نہیں ہے لیکن جہاں یہ کہیں معلوم ہو سکتا ہو کہ بھئی یہ کل کو ان تحفوں کو بنیاد بنا کر کے بلیک میل کریں گے اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے یا اسلام کو بدنام کریں گے یا اس مسلمان سے غلط فائدہ اپنے مفاد کا حاصل کریں گے تو پھر ایسے غیر مسلموں کے تحفوں کو قبول نہیں کیا جائے گا فقار کرام نے یہاں پہ ایک اور مسئلہ دیاخذ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو کسی اہم منصب پہ فائز ہو جائے تو پھر اس منصب پر فائز ہونے کے بعد ان کو عام لوگوں کے تحفوں کی قبولیت میں انتہائی احتیاط کرنا چاہیے جو تحفے اس کو پہلے سے ملتے چلے آ رہے ہیں انتہائی قریب عزیز اور فارد کی طرف سے مخلص دوستوں کی طرف سے اور وہ ہدیے اس کے اس منصب پر سے ہٹ جانے کے بعد بھی اس کو ملتے رہیں گے اور وہ یوں ہی دیتے رہیں گے تو ایسے ہدیے اور تحفے اس منصب پر فائز رہنے کے دورانیے میں بھی قبول کی جا سکتے ہیں لیکن جو تحفے اور ہدیے کسی خاص منصب پر پہنچ کر کے لوگوں کی طرف سے آنے شروع ہو جائیں تو وہ تحفوں اور حدیوں کی صورت میں رشوت ہے لہٰذا اس کی قبولیت سے اجتناب کرنا چاہیے ورنہ پھر وہ ان تحفوں کے پس منظر میں اپنے ناجائز کام کروائیں گے جو کسی طرح سے درست نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلاۃ وسلام نے تحفے واپس کر دیے کہ بل انتم بھی حدیت ہی بلکہ تم ہی اپنے ان تحفوں سے خوش رہو اور ساتھ ہی انہوں نے پیغام دیا بلخیس کے نام کہ جی تم جاؤ ان کے طرف فلن اتینہم ہوں اب ہم پہنچتے ہیں ان کے, س... ان کے اوپر ایک ایسے لشکر کے ساتھ لاقب الرحم جن کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے ولان خنحاً اور ہم ان کو وہاں سے بے عزت کرا کر اور خوار کرا کر ان کو نکال دیں گے اب جو لوگ تحفے لے کے آئے تھے وہ واپس ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے کابینہ کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بے پہلے اس سے کہ وہ خاتون میرے پاس آئے اپنے عظمت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے جو کہ دینی مسلحت پر مبنی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بے اس کا جو خوشی ہے تخت ہے وہ میرے پاس کون لے کے آئے گا کہ وہ خلاف معمول طریقے سے میرے پاس لہج جائے اس کو معلوم نہ ہو اور وہ خط میرے پاس پہنچے تو اللہ نے ان آیاتوں میں ان کا تذکرہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ سلاد و کے اس مجلس میں ایک دیوہ جن بھی تھا اس نے کہا جی کہ میں ان کو لے کے آؤں گا یہاں کے اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے حضرت سلیمان علیہ سلات سلام نے فرمایا کہ بھئی میں اس کو آپ کے آنکھ کے چبگنے سے پہلے پہلے یہاں پہ اللہ کی مدد سے حاضر کر دوں گا پھر موجزے کے ذریعے وہ جو تخ اس خاتون کا وہ یہاں پہ لایا گیا اس رکو میں اس کی بڑی تفصیل ہے ہے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ائو حل ملا میرے دربار کے لوگوں ہو ائو کو مجھے یقینی بےآہ ہے کہ جو لے آئے میرے پاس اس کا تخت قبل آئی اتونی مسلمین پہلے اس سے کہ وہ میرے پاس آئے حکم بردار ہو کر افریت من الجن کہا ایک دیو حیقل جن افریت یعنی بڑے طاقت رکھنے والے جن نے کہا انا آتی کبھی ہی قبل ان تقوم من مقامی میں لائے دیتا ہوں وہ تیرے پاس تیرے اس سے کہ تو اپنے جگہ سے اٹھ جائے یعنی اس مجلس کے اختتام سے پہلے پہلے حضرت سلمان علیہ زراۃ سلام کا دربار روزانہ ایک معین وقت تک لگتا تھا اور مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ دربار سے اٹھ کر جائیں اس جن نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں حاضر کر لوں گا وہ ان علیہ قبیون امین اور بے شک میں اس پر زوراور ہوں اور معتبر بھی ہوں اس لیے کہ اس تخت کے اندر بڑے قیمتی جواہرات اور سونے اور چاندی وغیرہ کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے اسے یہ بھی امکان تھا کہ بھی اس سے نقصان نہ پہنچایا جائے اس لیے اس نے اپنے کلا میں یہ بھی کہا کہ میں طاقتور ہوں اس کے دانے پر اور میں امین ہوں کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا کتاب کہا اس شخص نے جس کے پاس تھا علم کتاب کا مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ یہ خود حضرت سلمان علیہ سلاۃ وسلام ہے اس نے کہا اناحتی کبھی میں لائے دیتا ہوں اس کو قبل ان پہلے اس تبدیل پہ آئے تیرے آنکھ تیرے طرف یعنی تیرے آنکھ چپکنے سے پہلے پہلے اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلط نے اللہ سے مدد فرمائی مدد طلب کی فرمائی اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے خلاف عادت بطور موجودہ کیا وہ تخت جو ہے وہ چند ہو میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا فنم نو مستفرد ہو پھر جب دیکھا اس تخت کو اپنے پاس آرمائے رکھ دی یہ میرے رب کا فضل ہے لیا تاکہ وہ مجھے جان جائے عشکر ام اکفر یہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کے ناشکری کرتا ہوں ومن منش اور جو کہ اس کا شکر کرتا ہے یشکر النفسی سو وہ شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے بندے کے اللہ کی شکریہ میں اور اللہ کے عبادت میں اور اللہ کے فرما برداری کرنے میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے بلکہ بندے کا اپنا فائدہ ہے کا فرا اور جو کوئی انکار کرتا ہے اللہ کے شکر سے فَإن ربی غنی المیرا رب پرواہ کرم والا اعلیٰ حضرت سلمان علیہ اللہ نے فرمایا نہ کرا اور کچھ رد و بدل کر دو اس کے لیے اس کے استحق میں نم ہم دیکھنا چاہتے ہیں اتحدی کی کیا وہ سمجھ پاتی ہے من یا ان لوگوں میں ہوتی ہے وہ جن کو سمجھ نہیں حضرت سلیمان علیہ صلاحت و ان کے علم اور حقل اور دانائی کا امتحان لینا چاہتے تھے اس لیے فرمایا کہ یہ تخت تو اسی کا ہے لیکن اس میں کچھ رد و بدل کر لو اب دیکھنا یہ معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خاتون اپنے اس تخت کو بنیادی طور پہ جان سکتی ہے یا کہ اس کے اندر کچھ رد و بدل دیکھ کر کے یہ اس کے اپنے تک ہونے کا انکار کر لے گی اب جو عامل تھے جو لوگ تھے حرت سلیمان علیہ و سلام کے ہاں انہوں نے تھوڑی بہت اس میں تبدیلی کر دی فلم پھر جب وہ آ پہنچی یعنی ان قاصدین کا خط جب ان کے پاس پہنچا اس نے پڑھا تو اس کو معلوم ہوا کہ بے یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے کہ جس کو تحفوں کے نام پر رشوت دے کر کے راضی کیا جا سکے تو وہاں سے وہ چل پڑی جب یہاں پہنچی تو فلم پھر جب وہ پہنچی تو تیرا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ان کو کہا گیا قرضہ آ چکی کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت قالت وہ کہنے لگی کہ ان گویا یہ وہی ہے بہتینا اور ہم کو معلوم ہو چکا تھا پہلے سے حکن نہ مسلمین اور ہم ہو گئے ہیں مسلمان ہو جانے والوں میں سے یعنی ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں معائنہ جو اہم ترین چیزوں کا کرایا جاتا ہے کسی بھی باہر سے آئے ہوئے اہم ترین وفد کے کو تو ایسے ہی اس کو بھی اہم ترین چیزوں کا معائنہ کراتے ٹہراتے جب استاح پر وہ معائنہ کرانے والے وفد جب پہنچا تو تعارف کراتے ہیں کہا کہ کیا آپ کا تحبی اس طرح ہے تو وہ کہنے لگی گویا یہ وہی ہے لیکن سات ہی ساتھ ہی کیونکہ وہ بڑی تیز اور ذہین خاتون تھی وہ کہنے لگی کہ ہمیں معلوم تھا اس لیے ہم پہلے ہی سے مسلمان ہو گئے ہیں بسد ہے اور رو گئے اس کو ان چیزوں سے جو پوچھتی اللہ کے سوا انہا کانت من قوم کافرین بے شک بھوتی منکر قوم کے لوگوں میں سے قیل لہا کسی نے کہا اس عورت کو کہ بھئی ادخلی سرحا داخل ہو جائیے اس محل میں حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے شاہانہ روم اور اپنے شان کا اظہار ان پر اس طرح سے بھی کرنا چاہا کہ ان کی لئے جس جگہ بیٹھنے اور کانے کا بندوبست کیا گیا تھا اس محل اور اس شاہی استقبالی کے دور درمیان میں جنگی بنیادوں پر پاک صاف پانی کا ایک نہر جاری چلایا گیا کیا اور اس کے اوپر جو فرش ڈالا گیا یا جو پل رکھا گیا فرش ڈالا گیا بالکل پانی کے قریب اس کا سطح رکھا گیا اور وہ بھی ایسے خالص شیشے کا کہ دیکھنے والے کو وہ شیشہ ہی معلوم نہ ہو بلکہ وہ پانی معلوم ہو تو جب اس خاتون کو کہا گیا کہ بھئی آئیے اس محل میں چلتے ہیں تو جب وہ جانے لگی ظاہر بات ہے وہ مہمان تھی وہ آگے تھی اور میزبان ان کے پیچھے تو جب وہاں پہنچی تو اس نے اپنے پانچ جو ہے کپڑوں کے وہ اوپر کر لیے یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ پانی ہے تو اس کو کہا گیا کہ بھائی یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ تو شیشہ ہے پھر اس کو پتا چلا کہ دنیا کی ترقی کفر کو اپنانے سے نہیں ہوتی بلکہ دنیا کی ترقی مسلمان ہو کر بھی کی جا سکتی ہے اور پھر اس نے وہیں پہ تو اور استغفار کیا اور اپنے اسلام کا اس نے اعلان اظہار بھی کر دیا فین اللہ ان سے کہا گیا خود خلے سرخہ کے داخل ہو جائیے اس محل میں فلم اور حصیبت حساب خلوچ پھر جب دیکھا اس کو تو خیال کیا اس کو پانی وکشفت آن اور اس نے کھول دیا اپنی پینڈلیوں کو یا میں اپنی پینڈلیوں پر سے اس شلوار کو کھول لیا اوپر کر دیا جس طرح کہ پانی پر گزرتے وقت بندہ اپنے شلوار کو اٹھاتا ہے تو خانہ اسے کہا گیا یعنی جو شخص ان کو وہاں لے کے جا رہا تھا شاہی حکم سے تو اس نے کہا سر قبریر یہ تو ایک محل ہے جو جڑے ہوئے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں اس میں شیشے حالت وہ کہنے لگی ظلمت نفسی اے میرے رب میں نے ظلم کیا ہے اپنے جان پر اور اب میں مسلمان ہوتی ہوں حضرت سلیمان علیہ اللہ کے ساتھ اللہ ہی کے لیے جو کہ رب العالمین ہے یعنی وہاں پر اس خاتون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا کھول کر کے اعلان کیا اور وہ مسلمان ہو گئے اس کے بعد اس خاتون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس کے بارے میں قرآن مجید نے کچھ نہیں بتایا اس لیے کہ قرآن مجید قصے اور کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں یہ تو اہم ترین مسائل کو بیان کرنے کی اور عقائد کو بیان کرنے والی کتاب ہے جو ضرورت تھی لوگوں کی اللہ تبارک وطار نے وہ بات بتائی داری بات میں بعد میں آتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلات وسلام نے ان کو واپس کر دیا اس سے یہ مسئلہ بھی بار لوگوں نے نکالا کہ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام سلام نے اس خاتون کو اس کے بادشاہ پر برقرار رکھا تو خاتون کو بھی بادشاہ بنایا جا سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے اور ہمارا دین ہمارا اسلام حضور نبی کریم علیہ وسلم پہ نظر ہونے والی تعلیمات مبنی ہے بہرحال یہ تاریخی روایت ہے اس میں کتنے سچائی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے سچ اور حق وہی ہے جو قرآ مجید نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے اور بازرواد میں آتا ہے کہ یہ خاتون دستبردار ہو بادشاہت بادشاہ اور کہا کہ اے سلیمان اب تو جس طرح ہے اللہ کا مجھ کو دی ہوئی ان نعمتوں اور استعداد اور صلاحیتوں کو دین اسلام کی سربرندی کے لیے استعمال کر سکتے ہو پھر حضرت سلیمان علیہ صلاحم نے وہاں کے لوگوں میں دین اسلام کی تبلیغ کی اور ان لوگوں کو بڑے پیمانے پہ اللہ کا فرما فهو نعمل داريك يترف رحبك يوربولوك مسلمان وميه وآخر الدعوانة الحمد لله سلامت الله أعوه بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى سمود أخاهم صالحا أن عباد الله فإذا هم فريقان يختصمون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انیسویں پاری سرمل کے یہ چھوٹے رقو ہے یہ رکو آیت نمبر پینتالیس سے لے کر آیت نمبر انسٹھ تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے حضرت صالح علیہ و سلام کے قوم قوم سمود اور ان کی نافرمانیوں اور ان کے سامنے حضرت صالح علیہ صلاط و سلام کے خیر خواہانہ نصیحت اور دعوت کا اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے اور اس پر قوم کی طرف سے جس نا مناسب رد عمل کا اظہار کیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا یہ بطوری مثال کے ہیں ان قوموں اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے جس زمانے میں میرے احکامات کا برا منایا اس کا مذاق اڑایا تو وہ اپنے انجام سے امکنار ہو گئے لہذا میرے احکامات سے اگر کسی زمانے کے لوگوں نے آئندہ بھی اس طرح سے ان کے ساتھ رویہ رکھا مذاق اڑایا تو ان کو بھی اپنے انجام پہ نظر رکھنا چاہیے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے وہ لقد اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا سمود کے طرف احام ان کے قومی بھائی صالحہ حضرت صالح علیہ السلام اور انہوں نے یہ دعوت دی ارے احبد اللہ یہ کہ بندگی کرو اللہ کے فائضہ فریقان دو فرقے ہو گئے دو گروہ ہو گئے یہ تسمون آپس میں ہو گئے جگڑتے ہو گئے یعنی ایک ایمان والے اور ایک منکر جس جسے مکہ کے لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جھگڑا کرنے لگے قومی سمود کے جگڑنے کی جو تفصیل ہے وہ سورہ اراف کے رکو نمبر دس میں بھی ہو گزرا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے برائی کو قبل سے پہلے کیوں گناہ نہیں بخشواتے ہو اللہ سے تم پہ رحم کیا جائے حضرت صحیح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا ہر طرح سے فہمائش کی اور آخر میں آزاد کی تمکی جس پر وہ کہنے لگے کہ یا صالحو دینا انکنت من اے صالح جس چیز کے آپ ہمیں دھمکی دیتے ہو اس کو ہم پہ لے کے آؤ اگر تو سچا ہے سورہ عراف کے رکو نمبر دس یعنی دیر کس بات کی ہے حضرت صالح علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو ایمان اور توبہ اور بلائی کے راہ تو اختیار نہیں کرتے ہو جو دنیا اور آخرت میں کام آئے الٹے بورائی طلب کرنے میں جلدی مچا رہے ہو یہ بورا وقت آ پڑے گا تو تمہاری سارے ختم ہو جائے گی ابھی موقع ہے گناہوں سے توبہ کر کے خود کو محفوظ کر جو استفار نہیں کرتے ہو جو اللہ تبارک بات کے آزاد کی جگہ تمہارے لیے رحمتوں کا باعث بن جائے اور فرمانوں نے کہا ہم نے تیرے ساتھ بدشگونی دیکھی ہے ہم نے تیرے ساتھ نفوست دیکھی ہے اور امم مہاکا اور وہ جو تیرے ساتھ ہے یعنی تیرے نبوت کا یہ اعلان ہمارے لیے نفوست کا باعث بنا ہے کالا حضرت نے فرمایا تو تمہاری بری قسمت اللہ ہی کے پاس سے ہے بل انتم قوم تفتنون بلکہ تم قوم ہی ہو وہ کہ جن کو فتنوں میں مبتلا کیا گیا ہے آزمائشوں سے دوچار کیا گیا ہے وہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْتِن عورتے اس شہر میں نو شخص يفسدون فِي الْأَرْضِ جو خرابی کرتے تھے زمین میں وَلَا يُسْلِحُونَ اور اصلاح نہ کرتے تھے نو سردار تھے جن کی اپنے اپنے جماعتی تھی اور لوگ ان کی بڑا کہنا مانتے تھے وہ بھی زمین میں بجائے اس کے کہ اصلاح کرتے وہ بھی اپنے اپنے جگہ پر اکڑ کر کے زمین میں فساد ہی کے باعث بنا کرتے تھے ہر ایک اپنے گروہ اور اپنے جتی کے بڑائی کے لیے دوسروں کے اوپر اپنے قوت کو اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے چڑھائی میں مصروف رہتے تھے اور اس سے زمین میں فساد ہوتا تھا قالو کہا انہوں نے تقاصم انہوں نے آپس میں اللہ کے قسمیں کئی لنو پی تن ہو و کہ ہم ہل بول دیں گے رات کے وقت اس پر اور اس کے گھر والوں پر یعنی ان پر حملہ کر دیں گے سمن والی ہے پھر ہم کہیں گے ان کے دعوے داروں سے یعنی جو ان کے والی والے سے کہ نہ ملی کا علی ہم تو تے ہی نہیں جب ان کے گھر والوں کو تباہ کیا جا رہا تھا وہ انالا ساز اور بے ہم سچ کہتے ہیں یعنی ان نو سرداروں نے جو ہر وقت باہمی اپنے اپنے بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے اور شان کو نمایاں کرنے کے لیے دس بگڑ رہتے تھے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف انہوں نے آپس میں معاہدے کیے اور انہوں نے آپس میں قسم اٹھائی کہ ہم سب مل کر رات کو ہر سالیہ علیہ السلام کے گھر پر ٹوٹ پڑیں گے دعویٰ بول دیں گے اور کسی کو زندہ نہ چھوڑیں گے پھر جب کوئی ان کے خون کا دعویٰ کرنے والا کڑا ہوگا تو ہم سب ایک ذبح ہو کر کے کہیں گے کہ ہمیں خبر نہیں ہم سچ کہتے ہیں کہ اس کے گھر کی تباہی ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہوئی گویا ہم وہاں تھے ہی نہیں اور اس طریقے سے ہم انکار کر لیں گے اور حضرت صالح علیہ السلام بھی ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے معاملے میں کفار اس نظریے سے ہمیشہ متحد اور متفق رہتے ہیں اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے اجتماعی مفادات کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ کرو مکرم اور انہوں نے بنایا ایک فریب کا منصوبہ و کرنا مکرم اور ہم نے بھی بنایا ایک خفیہ تدبیر کے ذریعے ان کے اس, اس مکر کو اور فریب کو ناکام کرنا وہ شرون اور ان کو اس کے شعور بھی نہیں تھے ان کا مکر تو وہ جھوٹی سادش تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکر یعنی خفیہ تدبور تدبیر ان کو ڈیل دینا تھا کہ خوب دل کھول کر اپنے شرارتوں کی تکمیر کر لیں تاکہ مستحق عذاب اپنے عذاب کو کل قیامت کے دن اپنے اوپر ظلم نہ کہیں اور اس کا یہ ظلم اور اس کی یہ زیادتی خود اس کے بے انصافی کی نشان بن کر کل قیامت کے دن اور عذاب سے پہلے اس کے گلے کا ہار بنا ہے تصدیقی کہ حقاع کیسا ہوا انجام ان کے خفیہ سدشوں کا انا دمرناہم یہ کہ ہم نے اٹھا دے مار کر ہلا کر دیا ان کو قوما ہوں اور ان کے قوم کو اجمائن سبوں کو یعنی ان نوع شخص نے اول اتفاق کر کے حضرت اس صلی اللہ علیہ سلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی تھی بطور موجودہ کی اس کو سازش کے ذریعے ہلاک کیا حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تین دن سے زیادہ مہلت نہیں عذاب آ رہے گا تب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان تین دنوں میں ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے بس وقت ہے کہ ہم اس میں وہ گھر گزرے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ پھر تین دنوں کے بعد ہمارے پیغمبر کے ذریعے اس سمجھائے ہوئے پیغام کے مطابق ہم نے ان کو اٹھا کر کے دے مارا یعنی ان پہ عذاب نازل کی اب اللہ تبارک وطالع فرماتے ہیں کبی تم خوابیت سو یہ ویران پڑی ہے ان کے گرے بیما ان کے ظلموں کی وجہ سے ان نفیزہ قومی یا لموم البتہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہو وہ انج ملین عام ہوں اور ہم نے بچا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے وہ تفون اور وہ جو اللہ کے نافرمانیوں سے بچتے تھے یعنی پیغمبر کے تعلیمات کے مطابق وہ جو کرنے والے کام تھے ان کو کرتے تھے اور جن سے بچنے کے لیے کہا تھا ان سے بچتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچائے رکھا و اور لو سلام کو بھی یاد رکھوں اس قوم ہی جب کہا اس نے اپنے قوم سے کہ اگر تم آتے ہو بے حیائی کی کاموں کی طرف تبصرون اور تم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو یعنی جانتے ہو سمجھتے ہو کہ بھئی یہ برا اور گندا کام ہے پھر بھی وہ کر رہے ہو اور بڑے رغبت کے ساتھ اور خوش کے ساتھ انہیں برائیوں کے اندر گھستے چلے جا رہے ہو ہوتا کیا تم دوڑ کے آتے ہو مردوں کے پاس شہ اپنے خواہش کی تسکین کی نے مندون اپنے عورتوں کو چھوڑ کر برن تم قوم انتظل بلکہ تم نادان قوم ہو جاہل قوم ہو اس لیے کہ جہاں سے تمہیں تمہارا مستقبل وابستہ کر دیا گیا ہے کہ جہاں سے تمہیں اولادہ نرینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہتا فرمائے ہیں وہاں سے تم اپنے خواہشوں کو پورا نہ کرتے ہو تاکہ تمہارے خواہشوں کی تسکین بھی ہو جائے اور تمہارے مستقبل بھی محفوظ ہو جائے اور تم بیماریوں سے بھی بچے رہو آفتوں سے بچے رہو اور فساد سے بھی بچے رہو اللہ کے عذاب سے بھی بچے رہو اس کو چھوڑ کر کے تم ایک ایسے راستے پہ چل پڑے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارے اندر طرح طرح کی بیماریاں بھی پیدا ہو اللہ تبارک و پہ آئے اور تم نے اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنے کی ٹانگ دی ہے تو تم سے بڑا جائر اور کون ہو سکتا ہے جواب قومی ہے پھر کچھ نہ تھا جواب اس کے قوم کے پاس اللہ آلو سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اخری جو نکال بہر کر دو لوت کے گھرانے کو اپنے بستی سے انہیں سوئیت ہر بے شک یہ لوگ ہیں جو بہت صاف ستھرا رہنا چاہتے ہیں یہ انہوں نے مزاق کے پی طور پہ کہ یہ اپنے آپ کو بڑا پاک اور صاف بنانا چاہتے ہیں پر ہم ناپاکوں میں ان کا کیا کام ہے انہیں نکال کر کے اپنی بستی سے باہر پھینک دو اب جب انہوں نے اس انداز سے اپنے تکبر اور نافرمانیوں کا اظہار کیا اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے بھیج دیے تاکہ ان کو ان برائیوں سے میت زمین کے اندر تو انجینا ہو پھر ہم نے بچایا حضرت علیہ السلام کو اور ان کے گھروں کے لوگوں کو سوائے ان کے بیوی کے قدر نہ جس کے بارے میں ہم نے لکھ رکھا تھا من الغابرین کے ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ آسمان کی طرف سے پتھر برسا ہے اور ان کو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے آزاد نے گرفتار کیا لیکن حضرت سلیمان حضرت لط علیہ السلام جو بیوی بی تھی اس کی ہمدردیاں چونکہ قوم کے لوگوں کے ساتھ تھی اور ان کو شک تھا حضرت لط علیہ سلاۃ السلام کی باتوں پر اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اسی انجام سے ہمکنار کر دیا کہ جس انجام سے اس کے قوم کے باقی لوگ ہمکنار ہوگئے اور ہم کرنا آلے ہی اور ہم نے برسایا ان پر ایک برا پرساؤ یعنی بچروں کا مل منظرین پھر کیا برا پرساؤ ان ڈرائے ہوئے لوگوں کا وآخر قل الحمد لله وسلام على حباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حضائخ ذات بهجة ما كان لكم أن تنبطوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعبدون. انیس پارے سورہ نمل کی یہ پانچواں رکو ہے اس پانچویں رکو کے ابتدائی ایک, ایک آیات انیسیں پارے پہ مشتمل ہے اور باقی آیاتیں بیسیں پارے پر مشتمل ہے یہ پانچ رقو آیت نمبر انسٹھ سے لے کر آیت نمبر ستاسٹھ تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے سورہ آراپ میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مضامین بیان فرمائے ہیں کہ جس میں گزشتہ امتوں کے کچھ حالات تھے اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکر آتا اس سورہ مبارکہ میں بھی کچھ امبیاء کے رام کا تذکرات اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ امتوں کا بھی اور اس وقت اور اس زمانے کے نافرمانوں کا بھی کہ جو اپنے نافرمانی کی وجہ سے دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی امت کو دنیا کے عذاب عام سے معمول کر دیا گیا ہے اور انبیاء سابقین اور اللہ کے برگزیدہ بندوں پر آپ سلام دیجئے چنانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل الحمدللہ آپ کہہ دیجئے کہ تمام تر تعریف اللہ ہی کیلئے ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَى اور سلام ہے اس کے بندوں پر جن کو اس نے پسند کیا ہے اصطفا پسند کرنا آلاللہ خیرٌ بلا اللہ بہتر ہے مایوشون یا وہ جن کو وہ اللہ کے شریک قرار دیتے ہیں یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کا آغاز فرمایا ہے یہاں پہ انیس وارہ اپنے اختتام کو پہنچا اگلے آیا سے بیسویں بارے کی شروعات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے ایسے نمونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے سوالی انداز میں کہ جس سے ایک منکر بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہاں یہ ساری کاریگری اور یہ سارے صنعت کاری اللہ تبارک و طلح ہی کے ذات کی طرف سے ہیں پھر آخر میں ان سے سوال کیا گیا کہ جب یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر اللہ کو مانتے کیوں نہیں ہو اس طرح سے جس طرح کے ماننے کا حق ہے چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے من خلق السماوات کون ہے وہ جس نے بنائے ہیں آسمانوں اور زمین کو اور کون ہے وہ کہ جو نازل کرتا ہے تمہاری لیے من آسمان کی طرف سے ما پانی تو ہم بتنا اب اللہ تبارک کو طلع فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے اگائے ہیں اس پانی کے ذریعے خدا بہجہ رونق باغم تمہارا یہ کام نہ تھا ان تم بھی تو شج کہ تم اگاتے اس کے درخت کو یعنی یہ کام تمہارے بس کا نہیں تھا کہ تم زمین سے اپنے طاقت اپنی قوت اور اپنے کاریگری سے ایک درخت بھی اگا سکو اللہ اب کوئی اللہ کے ساتھ اور حاکم ہے ہم قوم یادلون کوئی بات نہیں وہ لوگ ایسے قوم ہیں کہ جو سیدھے راستے سے مڑے ہوئے ہیں یعنی سیدھے راستے سے وہ لوگ ہٹ گئے ہیں اللہ پھر سوالی سے پوچھتا ہے لائق یا زمین کو ٹھہرا ہوا پیدا کیا حالانکہ زمین کے نیچے پانی ہے اس کے اوپر ہوا ہے تقاضا اس کا یہ تھا کہ ہر وقت یہ زمین جھولتی رہتی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سکون والا بنایا ہے تاکہ اس پہ رہنے والا پرسکون طریقے سے پھیل سکے اللہ کا ارشاد ہے وجہ خلان اور کس نے بنائے ہیں اس زمین کے درمیان میں انہار نہ جال نہ اور کس نے بنائے ہیں اس زمین کے اوپر پہاڑ وجالبین البحین حا جگہ اور کون ہے وہ کہ جس نے دو, دو سمندروں کے درمیان پردہ حائل کیا اہل کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے بل اکثر بلکہ ان میں سے اکثر وہ ہے کہ جو نہیں جانتے یعنی کوئی اور بے اختیار ہنستی ہے جس سے یہ کام بن پڑے اور اس بنا پر وہ معبود بننے کے لائق ہو جب نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ مشقین جہالت اور ناسمجی سے شرک اور مخلوق پرستی کے غار امیف میں گرسے چلے جا رہے ہیں جب اللہ تبارک وطالعہ چاہے گا اور مناسب چاہ سمجھے گا تو بے قسم اور بے قرار کے فریاد سن کر ان کے اوپر سے سختی دور کر دے گا جس طرح کے آنے والے آیات میں ہیں اور وہی ہے کہ جو بے قسم اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے امن ام کون ہے وہ جو جیب المسرہ جو پہنچتا ہے بےکس کے پکار کو ایزادآ ہو جب وہ اس کو پکارتا ہے وہ یکشو اور کون دور کرتا ہے اس پر سے سختی یعنی اللہ ہی ہے وہ القلف العب اور اسی اللہ نے تمہیں زمین میں اگلوں کا قائم مقام پیدا کیا ہے یعنی ایک قوم یا نسل کو اٹھا لیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم یا نسل کو آباد کرتا ہے جو زمین میں مالکانہ اور بادشاہانہ تصرف کرتے ہیں اللہ کا احساس ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود یا حاکم ہے کلی ڈما تجر تم میں سے بہت کم اس طرف دھیان دیتے ہیں یعنی پوری دھیان کرتے تو دور جانے کی ضرورت نہ پڑتی انہیں اپنے خواہ اور ضروریات اور قوموں کے ادر بدل کو دے کر سمجھ سکتے تھے کہ جس کے ہاتھ میں ان امور کے باگ ہے تنہا اسی کے عبادت کرنی چاہیے اللہ کا احساس ہے امن ام بھلا کون ہے وہ یہ کمفی ظلمات البر جو تمہیں راستہ بتاتا ہے جنگلوں کے اندھیروں میں ول اور دریاؤں کے وہ میور سلیاح اور کون چلاتا ہے ہواؤں کو بشرن خوشخبری سنانے کے غرض سے بین رحمتی ہی اس کے رحمت سے پہلے یعنی بارش کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے یعنی اس سنت اس سے جو اس کے شریک پتائے جاتے ہیں یا جن کو اس کا شریک کیا جاتا ہے وہی اللہ ہے کہ جو خشکی اور دریا کے اندھیروں میں ستاروں کے ذریعے سے انسانوں کے رہنمائی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے بلا کون ہے وہ جس نے ابتدا سے اس کائنات کی تخلیق کی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا سنبھالے اور کون تمہیں جب دیتا ہے آسمان کی طرف سے یعنی پانی برسا کر وی اور زمین سے یعنی زمین سے اناج اگا کر اے اللہ کیا اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے کل کہ ہاتو برہنکم لیاو اس پر کوئی دلیل تم صادقین اگر تم سچی ہو ہو سکتا ہے تو کوئی منکر کہہ دیتا کہ بھئی اس زمین کے پیداوار میں فلان کے عملداری ہے اور فلان کے دخل اندازی ہے زبانی کلامی حد تک ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی کھے بھی دیتے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محض زبانی کلامی دعویوں سے کچھ نہیں بنتا اگر ایسا کوئی ہے تو اس کے معبود برحق ہونے اور اس کے مالکانہ تصرفات اس کائنات میں رہنے کے جواز پر کوئی دلیل پیش کرو خل کہہ دیجئے لا یعلمو نہیں جانتا من سماوا سماوات اور جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں الغیب غیب کی چیزیں اللہ سوائے اللہ کے یعنی اللہ کے سوا غیب کا علم کوئی بھی نہیں جانتا اور جن کو لوگ غیر دان سمجھتے ہیں یعنی پوشیدہ باتوں کا عالم سمجھتے ہیں ان کے اپنے خال تو یہ ہے کہ اگر وہ انسان ہیں اور دنیا سے جا چکے ہیں تو اما یہ شعرو نیا نہ انہیں خود اس بات کا خبر نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا اس آیات میں سابق مضمون کی تکمیل اور آنے والے مضمون کی تمہید اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ قدرت تامہ اور رحمت عامہ اور ربوبیت کاملہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے صفات ہے اللہ تبارک کا طلب ہے بلد دوروں کا علم بلکہ محدود ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں اس لیے کہ اس انسان کو اب کے بعد والے لمحے کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تو یہ دنیا میں رہنے والا انسان آخرت کے بارے میں اپنے ذرائع سے کہاں علم حاصل کر سکتا ہے آنے والے حالات اور آنے والے وقت کے معلومات موقوف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے خبروں پر اور جن کو وہ لوگ مانتے نہیں تو ظاہر بات ہے وہ لوگ آخرت کے بارے میں رائے کہاں سے قائم کر سکتے ہیں اور کریں گے بلحم فیشکم منہا بلکہ وہ لوگ شبہ میں ہے اس سے بلحم انہا امون بلکہ وہ لوگ اس سے اندھے بن چکے ہیں یعنی انہوں نے اسے اس اپنی آنکھیں بند کر دی ہے یہ سمجھتے ہوئی کہ یہ تو ممکن ہی نہیں حالانکہ جو ذات ان پہلے ناممکنات کو ممکن بنا سکا ہے اور بنا چکا ہے اس ذات کے لیے اس سارے کائنات کو معدوم کرنے کے بعد اس کو دوبارہ موجود کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں وآخر بسم اللہ الرحمن بیس پارے سر کے یہ چھٹا رخو ہے یہ رکو آیت نمبر ستاسٹ سے لے کر آیت نمبر 83 تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رخو سے گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کو مختلف مثالوں سے ثابت کر کے یہ بات ثابت کر دی گئی ہے کہ قیامت کا واقعہ ہونا اور روز محشر مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا عقل ممکن ہے اس میں کوئی عقلی اشکا نہیں ہے عقلی انکان کے ساتھ اس کا ضرور واقع ہونا یہ انبیاء عالیہ السلام اور آسمانی کتابوں کے نقل شدہ احکامات سے ثابت ہے اور کسی خبر کا کسی بات کا صحیح اور ثابت ہونا اس پر موقوف ہے کہ اس کا نقل کرنے والا خبر دینے والا اور روایت کرنے والا صادق اور سچا ہو اس لیے اس آیات میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اس کا خبر دینے والا قرآن ہے اور اس کا خبر دینے والا صادق اور سچا ہے جس کی سچائی اور صداقت ناقابل انکار ہے یہاں تک کہ علماء بن اسرائیل بھی آپس کے جن مسائل میں اختلاف رکھتے وہ جب ان سے حل نہ ہوتے تو قرآن کریم نے ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی احکامات بیان فرمائے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اگر علماء آپس کے اختلافات کو حل نہ کر سکیں اور اس کا حل اللہ کا کلام بتا دیں تو اس کا عالم ہونا زیادہ عالم ہونا اور ان اختلاف رکھنے والوں کا قرآن کے خبروں پر اعتماد رکھنا یہ قرآن مجید کے صادق ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم ہونے کا نشانی ہے تو جو لوگ آخرت پر قرآن مجید کے بدلانے کے باوجود ایمان نہیں رکھتے ہیں اصل میں ان کا علم محدود ہے اور ان کا علم پر آخرت میں کامل ہو ہی جائے گا جب ساری حقیقت ان کے سامنے کھل جائے گی لیکن اس وقت ان کا علم کامل ہونا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے دنیا میں اپنے علم پر زیادہ اور اللہ کے رسول کے علم پر کم اعتماد کیا یہی چیز اس کو نقصان سے ہم کنار کر گئی چنانچہ یہی محدود فکر اور علم رکھنے والے آخرت کے بارے یہ کہا کرتے ہیں وقار اور بولے وہ لوگ جو منکر ہے تو را بن کیا جب ہم ہو جائیں گی مٹی واؤنا اور ہمارے ابا وجاتی انمخرجون کیا ہمیں پھر سے نکالا جائے گا لقر و ادنا حاض یقیناً یہ وادی کی یہ ہم سے من قبل ہمارے آبا اجداد سے بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں ان ہزا اللہ فاتر ال نہیں ہے یہ مگر یہ قصے ہیں پرانے لوگوں کے یعنی یہ تو پہلے ہی سے یہ قصے اور کہانیاں ہم سنتے چلے جا رہے ہیں ہمارے آباؤ اجداد کو بھی سنائے گئے ہیں کہ بے قیامت آئے گی اور لیکن ابھی تک قیامت آئی نہیں حالانکہ قیامت میں ایک ہی مرتبہ آنا ہے اگر ان کے آباؤ اور ایجاد کے دور میں آ جاتا تو یقینا پھر ان کو بتانے کی ضرورت نہ پڑتی لیکن اس یقینی وقت کے آنے سے پہلے پہلے سارے انسانوں کو اس گڑی اس دن کے متعلق آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس سے پہلے پہلے اپنے آخرت کی بہتری اور اپنے مشکل کے حل کے لیے اسباب تلاش کر پل کے دیجیے سیرو فلاؤ گھرو زمین میں فمزورئی فکانہ خیبت المجرمین کیسا ہوا انجام مجرم کا جنہیں کتنے مجرموں کو دنیا ہی میں عبرتناک سزائیں مل چکی ہے اور پیغمبروں کا فرمانا پورا ہو کر رہا اسی پر قیاس کر لو کہ پیغمبروں پیغمبروں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور آخرت کے عذاب کا جو خبر دیا ہے نفرمانوں کے لیے تم پہلے کچھ باتوں کو جو کہ غمبروں نے بتائی جن کو اللہ نے دنیا میں پورا کیا انہی پر ان کی آخرت کی باتوں کو بھی خاص کر لو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا ولاسن علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سمجھا سمجھا کر ہر طرح سے جب وہ لوگ پھر بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے تو اللہ کے رسول ان پر بہت زیادہ ہمزدہ ہو جاتے تھے اس لیے کہ اللہ کے بعد اللہ کے بندوں کا اللہ کا پیغمبر سب سے زیادہ خرقوہ ہوتا ہے اور جب ایک فرخوا اپنے پیارے کو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو آگ لگاتا ہوا دیکھتا ہے تو یقیناً وہ پریشان ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اس اسکار اور اس بغاوت کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے تو اللہ آپ کو تسلی دیتا ہے کہ اللہ تخزن علیہم اور آپ ان پر ہم زدا نہ ہوں اللہ تک انفی ذیق اور نہ ہو آپ اپنے دل میں خفگی پیدا کرنے والا مما ہو سیم کر فریب کر رہا ہے جو کچھ وہ مکر کرنا ہے رہے یعنی سمجھا کر اور بدی کے انجام پر متنبع کر کے اب اپنا حق ادا کر چکے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے زیدی مجرموں سے خود نمٹ گا جس طرح پہلے مجرموں کو سزا دے گی ان کو بھی انہی کے حالات سے امکنار کر دیا جائے گا وہی اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں متا حضل واد کب ہوگا یہ وعدہ تم صارقین اگر تم سچے ہو یعنی آخر کا وعدہ جو آپ بتاتے چلے آ رہے جو ہمارے آبا و اجداد کو بتایا گیا آخر وہ آئے گا کس تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دیجیے آساد عید نہیں الکون اور دفاع حکوم کہ وہ تمہارے پھیڑ کے پیچھے پہنچ ہی چکی ہو باغی بعض وہ چیزیں جس کی تم جلدی کر رہے ہو ری گھبراؤ نہیں وعدہ پورا ہو کے رہے گا اور کچھ باہر نہیں کہ وہ وعدہ قریب ہی ہو جس کا پورا ہونا قریب ہی ہو جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث میں ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں میں اور قمت دونوں ایسے بھیجے گئے ہیں ساتھ ساتھ اس طرح کے ہاتھ کے دو انگلیاں ہیں جنہیں اللہ نے مجھے قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا کے بھیجا اس لیے آپ صدر ثنا اللہ, اللہ کے آخری رسول ہے اور آخری رسول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد پھر قیامت میں آنا ہے کسی اور رسول اور کے غمبر نے نہیں آنا اللہ تبارک کو طالبہ فرماتے ہیں وہ ان نبا کا اور بے شک تر اور فر بن عالند سے البتہ بڑا فضل رکھتا ہے لوگوں کے اوپر وہ لیکن اکثر و حملہ لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اگر عذاب میں تاخیر کرتا ہے تو چاہیے تھا کہ وہ لوگ اس مہلت کو غنیمت سمجھتے اور اس مہلت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن وہ بجائے شکر ادا کرنے کے پھر بھی اللہ کا نہ شکریہ کرتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شکا عالم و البتہ وہ جانتا ہے ماں تو کنور ہوں جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اپنی سینوں میں وما اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہی ہیں وما من غائبت اور کوئی چیز غائب نہیں رہ سکتا اللہ سے آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کتاب مبین مگر وہ موجود ہے کل کتاب میں ظاہری اور دلوں کی دید نیتیں ارادے زمین اور آسمان کے چھپے سے چھپے راز سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں حاضر اور اس کے دفتر میں داخل ہے ہر بات اسی کے موافق اپنے اپنے وقت پر وہ کپذر ہوگی جلتی کرنے کے یا دیر لگانے سے کچھ حاضر نہیں جو چیز علمی الہی سے پیشہ ہے جلد یا بدیر وہ اپنے وقت پر آ کے رہے گا اس لیے جو اللہ کے کام ہے اس کے بارے میں تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے تمہیں اپنے کاموں اور ذمہ داریوں کے متعلق فکر مند رہنا چاہیے ان بے قرآن سوال بنی اسرائیل سناتا ہے بنی اسرائیل کو اکثر الزیحوں کی ہی اکثر وہ بہت سارے باتیں جس میں وہ آپس میں اختلافات رکھتے ہیں وَإنَّهُ لَهُدًا اور بے شک یہ کتاب ہدایت ہے کتاب رہنما ہے اور رحمۃ اور یہ باعث رحمت ہے ایمان والوں کے لیے کہ ایمان والے جب اس پر یقین رکھتے ہیں اپنے قول اور فعل سے اس پر اپنا ایمان ثابت رکھتے ہیں تو اللہ کے رحمتوں کا مستحق قرار پاتے ہیں ان نوربا کا ایک برحم بے شک تہ غرب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان بے حکمی ہی اپنے حکومت سے وہ لزیز الحلیم اور وہ زبردست سب کو جاننے والا ہے تو اس جاننے والے اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل کرتا ہے اور اس علیم اور خبیر ذات سے اپنے بندوں کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے فتح وقت اللہ سو آپ توقل کیجئے اللہ کے ذات پر ان نقال الحق المدین بے شک تو صحیح کھلے راستے کے اوپر ہے یعنی تیرے پاس جو باتیں ہیں تو جو کلام لوگوں کو بتاتا ہے یہ کلامی برحق ہے تبکل کے معنی ہیں بر کرنا لیکن اس کی حقیقی جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں ظاہری اسباب اپنا لے اور پھر ان اسباب کو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ان سے استعمال میں لائے اور پھر اس کے انجام کو اللہ کے حوالے کرے اپنے ان اسباب پر کامیابی یا ناکامی کا عقیدہ نہ تعالیٰ کے ساتھ پر اسی کو توقع کہا جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح آدیش میں آتا ہے کہ وسلم کے پاس دور دیہات سے ایک شخص آئے اونٹ کے اوپر تھے آپ مسجد میں تھے علیہ وسلم نے اس, سے اس کے اتنی دور سے آنے کے بارے پوچھا کہ بھی کیسے آئے ہو تو وہ کہنے لگا کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ بہ رہا ہوں تو حضور نبی کریم سے فرمایا کہ بھائی اونٹ کدھر ہے وہ کہنے لگا کہ یار رسول اللہ علیہ وسلم میں نے باہر چھوڑ دیا ہے حضور نبی کریم سے فرمایا کہ اس کو باندھ دیا اس نے کہا تو وہ کل تو اللہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیا حضور نبی کریم سے فرمایا کہ اس کے پاؤں باندھ لو پھر اللہ پہ تو کر لو تو توکل کا یہ مطلب یہ ہرگز گرز نہیں ہے کہ بندے اللہ کے دی ہوئی اسباب کو استعمال میں نہ لائے اور کہیں جی کہ اللہ ہمارا کام کرے گا تو وہ اللہ خود کام کرنے کے لیے تو نہیں آئے گا اللہ نے اسباب دی ہے کام کرنے کے لیے کہ ان اسباب کو استعمال کیا جائے پھر اللہ تبارک و اس اسباب کے ذریعے تمہارا پورا مدد کرے گا جب وہ اسباب ہی کو استعمال نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بغیر اسباب کے کسی کو مدد نہیں فرماتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سنت اور طریقے کے موافق نہیں ہے اس لیے بندے کو صرف اپنے ظاہری اسباب پر بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ سب کچھ اسی سے ہو سکتا ہے لیکن اس اسباب کو جوڑ کر کہیں کہ بھی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخا بھی کرے گا تو یہ بھی نہیں ہے اسباب کو اپنانا لیکن عقیدہ مصدب الاصباب یعنی اس اسباب پیدا کرنے والی ذات کے سپرد کر دینا اسی پر عقیدہ رکھنا یہی اصل میں توکل ہے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ پہ تول کیجئے یعنی آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر دیا دوب ہو یا سردی رات ہو یا دن طوفان ہو یا امن یم ہو یا امن اسی طرح سفر ہو یا خضر ہر حال میں آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا ان لوگوں نے سن لیا سارے آس اپنے استعمال کر لیے آپ اس نتیجے کو ہم بھی چھوڑیے ان نہ گلا تسمیں البتہ آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو بلا تسمے اسمت دعا اور نہ سنا سکتے ہیں بہروں کو پکار ایزاول مدبرین جب لوٹ جائیں بیٹھ پھیر کر یعنی بہروں کو اور آمدوں کو بات سنانا ویسے بھی مشکل ہے سمجھانا ویسے بھی, بھی مشکل ہے بالخصوص جب وہ اپنا روح بھی دوسری طرف مڑ چکے ہیں تو گویا جو شخص اسلام نہیں لاتا اسلامی نقطہ نظر سے گویا وہ مردہ ہے اس لیے کہ اس کا زندہ ہونا اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے اس نے اپنی زندگی سے اپنے آخرت کے لیے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں ہے تو گویا وہ زندہ لاش ہے وما انت انتہاد لڑوں گی اور نہیں آپ راستہ سے سکنے والے اندھی کو ان زلا اس کے سیدھے راستے سے بھٹکنے کے بعد ان تسموں بے شکت تو سنا سکتا ہے اللہ اسی کو کہ جو یقین رکھتا ہو ہمارے باتوں پر مسلمون سو وہی حکم پرداشت ہے وہی ہمارے باتوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں وہ اور جب آ پڑے گی ان پر بات اخرج نہ ہم نکال باہر کریں گے ان کے لیے داغ بتن من دل ایک جانور زمین سے تو کر لم اور وہ جانور ان سے بات کرے گا وہ ان سے بات کرے گا سکان و بے آیات اور وہ بات یہ ہوگی یہ کہ لوگ ہمارے آیاتوں پر تہ یقین نہ کرنے والے یہ جانور کیا ہے اس کے بارے میں حضون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے صحیح مسلم میں اور تمیزی شریف میں مسند احمد کے حوالے سے بھی ہے مسد احمد میں ہر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دس نشانیاں گن کر کے بتائی ایک یہ کہ سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا دوسرا دخان یعنی دنیا میں ہر طرف دھوئی کا پھیل جانا تیسرا دابا انہیں زمین سے ایک جانور کا نکل آنا اور چوتھا یہ جو آنا پانچواں حضرت عیسائی سلاط و سلام کا نزول چوتھا بجال کا نکل اور ساتواں تین جگہوں پہ زلزلے ہوں گے ایک مغرب میں دوسرا مشرق میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں جس سے لوگ گھبراہ اٹھیں گے اور آٹھواں ایک ایسا آگ جو کال عدم سے نکلے گی اور سب لوگوں کو ہنگا کر میدان محشر کی طرف لے آئے گی اور جہاں بھی لوگ تج کر کے رات گزاریں گے اللہ تبارک و تعالی کا کرنا ایسا ہوگا کہ وہاں پر وہ آگ جو ہے وہ ذرا اس کا چننا کم پڑ جائے گا کمزور پڑ جائے گا اور پھر صبح کے وقت وہ آگ تیز ہوگی اور ان لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہنگا کر لے جائے گی تو یہ دان قتل اب ہے احادیث میں آتا ہے کہ یہ مکہ میں کوئی صفا سے نکلے گا زمین سے نکلے گا اور اپنے جسم سے مٹی کو جاڑتا ہوا یہ بڑی تیزی کے ساتھ زمین میں گھومے گی اور یہ لوگوں سے بات کرے گی جس طرح کہ اس آیت میں ہے تو کل تو کل یہ لوگوں سے بات کرے گی اور وہ بات کیا ہوگی کہ قانوب نا آیات ناٮٔن کے لوگوں کو ہمارے آیتوں پر یقین نہیں تھا تو اب لوگوں کو یقین آ گیا کہ لوگ اپنے آنکھوں سے ایک خلاف عادت جانور کی تخلیق دیکھیں گے پیدا ہونا دیکھیں گے کہ بھائی زمین سے جانور ایک نکلا حالانکہ زمین سے جانور کیسے نکلا بھائی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جانور لوگوں سے بات کر رہا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ زمین کے گھوم رہا ہے چکر لگا رہا ہے تو یہ اللہ تبارک کو تضا کے قدرت اور قیامت کے قرب کی نشانیاں ہیں یہی صحیح روایت ہے اسی حد تک کہ وہ قیامت کے قریب ایک جانور زمین سے نکلے گا وہ لوگوں کے ساتھ بات کرے گا یہی ان تک صحیح احادیث ہیں جو تفصیل ابن کثیر اور تفصیل مظہری مسند احمد اور مسلم اور ترمیزی کے حوالے سے ہیں اس کے علاوہ لوگوں نے بڑے قصے بیان کیے ہیں لیکن ان پر زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا وہ اخرطانہ روشن مِن مَن بیسویں <يُغضَعُون> پاری سور نمل کے یہ ساتواں اور آخری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 93 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہم ترین دن کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کے واقع ہونے کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ جس کے بارے پیغمبر بتلاتے چلے آ رہے ہیں اور وہ دن ہے قیامت کا دن محشر کا دن کہ جس میں ہر اگلوں اور پچھلوں کو جمع کیا جائے گا پھر ان کی دنیاوی زندگی میں کی ہوئے اعمال کے فائل ان کے سامنے نامی کے نام سے رکھ دیا جائے گا تاکہ وہ تسلی سے ڈوبنے دنیا میں کی ہوئی اعمال کو پڑھیں اور پھر ان کو پورا صفائی کا موقع بھی مل جائے گا پھر ان کے وہ اعمال ان کے سامنے کر دیے جائیں گے پھر وہ ان کی اچائیاں اور برائیاں کھولی جائے گی ان کا حساب اور کتاب ہوگا جس نے دنیا میں پیغمبروں کے باتوں پر ایمان رکھ کر ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ جو لوگ چلے وہ کامیابیوں سے اپنے ان نیک اعمال کے بدولت ہمکنار کر دیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں رہ کر آخرت اور پیغمبروں کے باتوں کی تقسیب کی یقیناً وہ اپنے برے اعمال کے تناظر میں ناکامیوں سے امکنار ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گڑیوں کا تذکرہ فرمایا جسے محشر یا قیامت کہا جاتا ہے اللہ کتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں پر سے آنے والے کسی خوفنا واقعہ کو بھی پوشیدہ نہیں رکھتا بلکہ اللہ اس کو کھول کے بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ اس مشکل گڑی کے لیے خود کو تیار بھی رکھیں اور تیاری بھی رکھیں باری ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ اور جس دن ہم گے جمع کریں گے من كل فوجن ہر ایک شاد میں سے ایک جماعت. ان لوگوں میں آ جاتے نا کی جو جٹلاتے تھے ہمارے باتوں کو ہم پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یعنی جب اگلے وہاں پہنچائیں گے تو ان کو آگے جانے سے روک لیا جائے گا تاکہ ان کو جماعتوں کی صورت اور جماعتوں کی ترتیب دی جائے حتی ازا جائوں. یہاں تک کہ جب وہ سارے حاضر ہو جائیں گے قال اللہ فرمائے گا اگر جب تم بھی آیا تھی کیوں جایا تم نے میرے باتوں کو جبکہ کی ولم تو ہاں علما اور نہ چکی تھی وہ باتیں تمہارے سمجھ میں پوری طرح سے کنتم ملوم یا بولو کہ تم لوگ کیا کچھ کرتے تھے یعنی پوری طرح سمجھنے اور تمام اطراف اور جوانے پر نظر ڈالنے کی کوشش بھی نہیں کی بات اور پیغمبر کے فرمان کے پہنچنے کے ساتھ ہی تم نے اس کو جٹانا شروع کیا یا بولو یہ نہیں تو اور کیا کرتے تھے یعنی اس کے سوا تمہارا کام ہی کیا تھا اور ممکن ہے کہ یہ مطلب بھی ہو کہ بے سوچے سمجھے تم نے تقسیم کی کر دی اللہ تبارک و وطدہ کا احساس اور جب بات ان کے خلاف پڑ جائے گی بیمار ظلموں ان کے ظلموں کی وجہ سے ان کے بے انصافیوں کی وجہ سے فہملہ یونتقون سو وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے یعنی ان کی شرارتوں کا یقینی ثبوت جب سامنے آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اہتمام حجت ہو چکی ہوگی اب آگے وہ کیا بول سکیں گے باقی بعد آیاتوں میں جو ہے کہ وہ اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے وہ شاید اس سے پہلے ہو چکا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے علم یورو کیا وہ دیکھتی نہیں انا جاننا لہرا یہ کہ ہم نے بنایا ہے رات کو یہ اسکول ہی تاکہ اس میں چین حاصل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا عجیب نظام ہے کہ رات کا اندھیرا چھانے کے ساتھ ہی آنے کے ساتھ ہی انسان کے وجود میں سستی آنا شروع ہو جاتی ہے اور سکون کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے ون ہارا مبصرا اور دن کو ہم نے دیکھنے والا بنایا کہ لوگ اس میں چیزوں کو دیکھتے ہیں ان نفیز ان لوگوں میں بے شک اس نے بھی نشانے آئے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں اور جو یقین نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے وہ دن کو روشن دیکھ کر اور رات کو اندھیرا دیکھ کر بھی اللہ تبارک و وطالع کے قدرت کے نمونوں کو نہیں مانتے فخوفی سوری اور جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں ففت عمن فما ہوا کہ او سب ہوش ہو جائیں گے یا گھبرا جائیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور دن میں الا اللہ منشاہ اللہ سوائے ان کے جن کے بارے اللہ چاہے گا وہ کلن اطو ترین اور سب چلے آئیں گے اس اللہ کے سامنے عرضی کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سور پونگا جائے گا جس سے سارے مخلوق مر جائے گی دوسری مرتبہ جب سور پونگا جائے گا تو سارے مخلوق زندہ ہو جائے گی اس کے بعد جب سور پونگا جائے گا تو سارے مخلوق گھبراہ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس گھبراہٹ کے دورانی میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ اس گھبراہٹ اور گھبراہٹ کے لمحات سے بالکل بے خوف ہو چکے ہوں گے و حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں کہ دس قسم کے لوگ ہیں جو اس گبراہٹ کے دورانی میں بھی پرسکون رہیں گے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ گن گن کے بتائے ہیں کہ وہ دنیا میں ان اعمال کے حامل رہے ہوں گے کہ جن کو آخرت کے گھبراہٹ سے معمون اور محفوظ رکھا جائے گا بلکہ ان گھبراہٹ کے ساتوں اور لمحوں میں وہ اللہ تبارک بطالیہ کے رحمتوں کے عرش کے سائے میں ہوں گے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ان میں سے انصاف کرنے والا بادشاہ ہے کہ جس نے ہمیشہ اپنے رہا میں انصاف کیا اور ایک وہ شخص کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہے یعنی ایک نماز پڑھی تو دوسری نماز کے فکر میں رہتا ہے تاکہ وہ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں کثرت کے ساتھ مسجد کی طرف آنے جانے والا ہو اور ایک وہ نوجوان کے جس کے جوانی کے مدہوشی کا زمانہ بھی اللہ کے حکموں کے خلاف ورزیوں میں نہ گزری ہو بلکہ اس نے جوانی میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکموں اور اللہ کے رسول کے سنتوں کے چادر کو اپنے دامن میں مضبوط تما رکھا ہو اور اس کے خلاف ورزی نہ کی ہو اور ایک والدین کا فرما دوسرا کسی مسلمان کے ساتھ اللہ کے لیے بلائی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے رسول کا فرمان ہے اور ایک وہ شخص کہ جو گناہ کرنے پر قادر ہو لیکن اس نے اللہ کے ناراضگی کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کرنے سے اس نافرمانے کے انتقال سے خود کو بچا رکھا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاخ ہے کہ جب وہ گڑیا آئیں گی تو وہ ترجیب اللہ تعالیٰ سے اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو جس کو تو بڑا منجمد سمجھتا ہے وہ یہ تم صحاب اور وہ چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں یعنی جب بڑے بڑے پہاڑوں کو تم اس وقت دیکھ کر جن کے بارے میں دنیا میں خیال کرتے ہو کہ شاید یہ ہمیشہ کے لیے زمین پر جمے رہیں گے اور کبھی اپنی جگہ سے جنبش نہ کر سکیں گے جب قیامت کے دن آئے گا تو یہ روئی کے گالوں کی طرح فیضا میں اڑتی پڑیں گے اور بادل کی طرح تیز رفتار ہوں گے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقع کے پہلے رقو میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ بس جلد سکانت ہوا اور اسی طرح سورہ خالیہ کے پہلے رقو میں ہیں وہ تکون الجاء النفوش اور ہو جائیں گے یہ پہاڑ دنی ہوئی ہوئی کی طرح اور سورہ تحا کے چٹے رکو میں اللہ کا چر ہے فقل فاردین کی میرا رب ان کو اڑا دے کر گر گرد غبار کی طرح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے بندے جن پہاڑوں کو تو زمین کے اوپر ہمیشہ جامد اور ساکت اور منجمد سمجھتا ہے جب اللہ کا حکم آئے گا تو ایسے ہوئے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جس طرح کے بادل ہوتے ہیں سن اللہ اللہ بھی کاریگری ہے اللہ کی اطخانک اللہ شہین جس نے ہر چیز کو مضبوط پیدا کیا ہے یعنی جس نے ہر چیز کو نہایت حکمت سے درست کیا اسی نے آج پہاڑوں کو ایسا باہری اور مضبوط بنایا ہے اور وہی ان کو ایک دن ریزا ریزا کر کے اڑا دے گا اور اڑانا محض تباہ کرنے کے غرض نہ ہوگا بلکہ آنم کو تھوڑ پھوڑ کر اس درجہ پر پہنچانا ہوگا جہاں پہنچانے کے ہی اسی, اسی نے ان کو پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال ہے یہ اللہ ہی کی کاریگری ہے ان نے خبیر وا تفاد بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو منجا ابل حسن تی جو لے کے آئے گا ایک نے کی خیر فلحما تو اس کو ملے گا اس سے بہتر یعنی اجر وهم من اجروم اور وہ اس دن کے بر گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے بے خوف ہوں گے انہیں کوئی اندیشہ اور فکر لاحق نہیں ہوگا ومن منجا اب سیدھی اور جو کوئی لے کے آیا برائی یعنی جس نے دنیا میں اللہ سے کے حکموں سے پیر و تعیف کر کی فَقُبَّتْ فِي نار ڈالیں گے ان کے منہ آگ میں اور ان سے کہا جائے گا ہل تجونا تم بدل نہیں پاؤ گے مگر وہی جو کچھ تم نے عمل کیا ہے یعنی اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے کچھ زیادتی نہیں جو کرنا ہے سو وہ بننا ہے خود کرو اور اسی طریقے سے فارسی بھی کہا جاتا ہے خود کر درا چھ علاج کہ جو بندہ خود کچھ کر رہا ہو اس کا کیا اعلان کیا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انما نما امیر بے شک مجھے تو حکم دیا گیا ہے ان آبود رب اللبی. یہ کہ میں بندگی کروں اس شہر کے مالک کے ہر جس نے اس کو حرمت دی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وہ لہوک الشعین اور ہر چیز اسی کی ہے ارسل خالق اور مالک ہر چیز کے اللہ کی ذات ہے اس نے دنیا میں اگر کچھ چیزوں پر کسی کی ملکیت دی ہے تو یہ ملکیت عارضی ہے حافظ مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے زب ہے وہ عمر تو اور مجھ کو حکم ہوا ہے ان اکون من یہ کہ میں رہوں حکم برداروں میں سے یعنی ان لوگوں میں سے رہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل فرما برداری کرنے والے اور اپنے کو ہماتن اس کے سپر کر دینے والے ہیں اللہ کا احساس ہے وہ انعطلول قرآن اور یہ کہ میں ان کے ساتھ رہوں کہ جن کو میں قرآن اور میں یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں قرآن مجید پڑھوں اور ان لوگوں کو بھی اس کو اللہ کے اس قرآن کو سناؤ یعنی خود بھی اللہ کی قرآن کلام کو سنو اور جو کچھ اللہ کے کلام میں بیان ہوا ہے اس کے موافق اپنے آپ کو ڈال دوں اور دوسری بندرگان خدا کو بھی اللہ کا یہ کلام سناؤں تاکہ وہ بھی اللہ کے اس کلام کے سننے سے اللہ کے حکم اور اللہ کی مندی کے, کے امال کو معلوم کر کے وہ بھی اسی راستے پہ چلے جو ان کو اللہ کا قرآن بتاتا ہے بن اصل قرآن اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی فمن ابتدا پھر جو کوئی رائے راست کے آیا ان قدیلی نفسی تو وہ راست کے آیا اپنے ہی فائدے کے لیے وہ جو بہکا رہا فقل تسکے دیجیے انا من المنظرین بے شک میتھو ہوں یہی ڈر سنانے والا یعنی میں نے نصیحت کر کے میں فارغ ذمہ ہو چکا ہوں اس میں اس پر اب عمل کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے اور الحمد للہ اور آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے سیودی کم آیاتی ہی صبح جلد دکھائے گا تمہیں اپنے قدرت کے نمونے فتحف سو تم پھر اس کو پہچان لوگے یعنی اللہ کو اس کے عظمتوں اس کے قدرتوں کی کبریائی سے پہچان لوگ اما و ابو کا پیساف تھا اور نہیں ہے تیر رب خبر اس سے جو کچھ وہ لوگ آماد کرتے ہیں جہاں سورہ نمن اپنے اختتام کو پہنچا وہ آفر الدانا الحمد للہ